محمدیندین و سلم تسلیم کثیر اتنی ساری کتابیں دردیشن میں خطرہ ہے کہ سب سے آج کتابیں دیکھتے رہوں گا دو کے شام شام شانفر جیسا کہ آپ حضرات کیری میں ہے کہ ہم نے گزشتہ روز علی ایمان بلیوم آخر کے تعلق سے کچھ مسائل پڑھے تھے کچھ موضوعات کو کور کیا تھا اور ان میں سے جو اہم موضوعات ہم نے کل کور کیے وہ یوم آخرت کے حوالے سے اہم طویلات یوم آخرت کے حوالے سے اہم مقدمات تھے اس کے بعد پھر موت اور سے متعلقہ مسائل روح اور سے متعلقہ مسائل اور قبر کے مسائل کا ہم نے آغاز کیا تھا اور آخر میں مسئلہ سمائے اموات کے اوپر تھوڑی بہت تفصیل طلب گفتگو بھی ہوئی تھی تو پہلی بات آج کے درس کے آغاز سے پہلے میں جاننا چاہوں جا گا کہ کل ایک سوال آپ حضرت کو دیا گیا تھا کہ کچھ تلاش کرنا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس کے بعد کل سوال کیا کیا گیا تھا ہمارا رول ہے شیخ تو اب دیکھے گا سب انعامات ہیں اس لیے سوچ سوچ کے پہلے سب ہزار اٹھائیں گے جنہیں میں کہوں گا وہ جواب دیں گے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک عام رول ہے اس کی مخالفت کرنے والے پہ ہم گارنٹی لگا سکتے ہیں چلے بھائی نے ذکر کر دیا کہ سوال ہوا تھا کہ غازی کی موت کی کیا فضیلت ہے اور کیا یہ اس نے خاطے کی علامت میں سے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سب ماشاء اللہ مشتد حضرات ہیں میرے خاصے بہت سے بولیں گے میرے ذہن میں دلیل پہلے سے ہے پہلے یہ بتائیے کس نے اس مسئلے کو ڈھونڈا ہے یا اس مسئلے کو گھر پہ جا کے دیکھا تھا کسی کتاب میں یا کسی بھی ویب سائٹ پہ کسی عالم سے پوچھا ان میں سے آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا پہلا عمل کیا اندازہ ہے آپ لوگ محسوس تھے شام میں بھی لیکن یہی تو پھر کمال اس دوران بھی اگر کوئی ساتھی اس مسئلے میں کچھ تو رکھے میں خیال سے کوئی پڑھ نہیں سکا نہیں یہ تو سوال ہی نہیں تو سوال بھی کیا میں نے کہا کس نے اس مسئلے کو پڑھا تھا کس نے یہ مسئلہ تلاش کیا میرے خاصے نہیں کر سکے چلیں اب ہم سوال کرتے ہیں کہ پھر دلیل کیا ہے اس کی جلدی سے بتائیے اس کو بتائیں دلیل اپنے اپنے اشتہار کے حساب سے جی آپ فرمائیے جنگڑتے میں وہ کرتے کہ جن شہید تو پھر شہادت کی موت ہوگی ہماری بات چل رہی ہے غازی کی فضل غازی وہ جس نے کسی نے زندگی میں کسی نے کسی غزبے میں شرکت کری اور اس کے بعد اس حالان میں اس کا انتقال ہوا کہ وہ جنگ میں نہیں تھا اپنے گھر میں تھا عزیز کہ وہ عازیز نہیں چلا تھا کیونکہ اس نے غزوہ کیا ہوا تھا جی اور کیا حادیش یاد دوسرے تو اللہ مرتبہ کی بات میں نے باپ سے دیکھا کہ جو قاضی ہے ڈیڑھ سال بعد آپ نے جس تک موت مرا کی وہ پہلے دن پہ چلا گیا تو میں نے بڑا میں حیران ہوا زیادہ سے اس بات کا ذکر کیا بعد میں قسم تک پہنچی تو آپ کے سم نے فرمایا اس نے حیران کیا بات ہے کیا اس نے ایک سال ذہن گزارا یا نہیں گزارا سے دیکھ لیے نماز تین سال رمضان اس کی جنگ میں آیا یا نہیں آیا میں اس کے درمیان فرق ہے کے درمیان درمیان کسی کے روایت صحیح ہے کسی میرے میں نہیں چلو پیور روایت میں ان شاء اللہ سے وہی دیکھتا ہوں جی روائیے وہ ایک خاص صحابی کی فضیلت ہے ان کی فضیلت میں تو بڑی عظیم حادث آئی ہے اللہ تعالی مطالعہ کا عرش جو ہے وہ گیا تھا یعنی یہ تو ان صحابی کی منخبر کی حویض ہوگی نہ کہ ہر فادی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالی مطالعہ کا عرصہ بہرحال اس مسئلے میں مزید بھی آپ لوگ انشاءاللہ شاء اللہ ریسرچ کیجیے گا تو وقت آئے گا تو اس میں ایک کوئی یقینی اور ثبوت والی بات نہیں انشاءاللہ شاء اللہ سامنے آئی بہرحال ایک تو احادیث اس بارے میں سامنے آئی ہیں لیکن جزمن میں خود نہیں پہنچ سکا اس نتیجے تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ماتاغض نبی حد نفل وغیرہ شعبت مرنفافی جو بری موت ہے اس کے مقابل پر اچھی موت کہلاتی ہے اس نے اچھی موت کی کیا نشانی بیان ہوئی ہے سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کہ جشق کا انتقال ہو جبکہ اس نے کوئی غزوہ نہیں بڑھا نہ ہی اس کا دل کرا کسی غزبے میں اسلام کی کسی مارکے میں شہید ہونے یا اسلام کی کسی مارکے میں شریک ہونے کے حوالے سے تو وہ ایک منافقت کی ایک نہ ایک شاخ کے اوپر اس کی موت آئی ہے یعنی تمنا کرنا اور کچھ شرکت کرنا یہ اس منافقت کی موت سے بچنا نہیں. تو فردے ہے تو سوچنے کی فوجہ یہ ایک استدلال اور استقبال کے ساتھ ہے ایک اور روایت اس بارے میں ہے سید وسلم کی روایت ہے سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصا اللہ شہاد رن بلّا زی رشا وہ ان بعد کے روش ہی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کا سوال کیا سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہدا کا درجہ عطا فرماتے ہیں بے شک وہ اپنے گھر میں ہی اس کی اپنے بستر پر ہی موت آئے تو علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ اب سچا سوال کرنا شہادت کا ضروری ہے کہ اس کے لیے کچھ ذمہ اسباب اختیار کیے جائیں انسان ایسے اسباب تلاش کرے کہ وہ اس طرح کے اسلام کے مارکوں میں غزلوں میں شریک ہو ہاں تاکہ وہ سچا فادر کا طلبدار سمجھا جائے یہ بھی ایک استعمال والی بات ہے بہرحال اس طرح کا شیسانی تمبی پی تھی اور ایک دو بار ہمارے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ اس جتنے بھی یہ فخر المباب تقریبی سبی اللہ کی احادیث ہیں بخشا اور غازی کی احادیث ہیں ان سب کا تعلق شرعی جہاد جو کہ اسلامی ضابطوں کے مطابق ہیں انہیں کے حوالے سے ہے آج کل کے جی لیے لرز ہم جانتے ہیں بہت ساری غلط جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو ان تمام احادیث کا ایسے تمام اشخاص سے کیونکہ غیر شرعی جہاد کے اندر ملوث ہیں کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں اب اخلاص ہر عمل کی لازمی ذریعے ہے تو یہ ضروری ہے بیان کرنا کہ یہ فضائل اس کو حاصل ہوں گے جو شخص اللہ کے لیے مخلص ہوگا جو شخص گیا نہیں ہوگا ہاں جو شخص مشرق نہیں ہوگا یہ اصول ہے ہر عبادت کے قبولیت کے چلے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کل کے دن جو ہے جس مسئلے سے آغاز کریں گے وہ بڑا توجہ طلب اور اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں سوال بھی بہت لوگ کرتے ہیں کسی صاحب کا انتظار ہوتا ہے لوگ تاجر کرنے آتے ہیں پہلا سوال جناب سویا سوچتے ہیں اچھا تو لوگ تازت کرنے آتے ہیں پہلا سوال جناب یہ سوئم کب ہے جناب یہ ختم شریف کی محفل کب ہوگی جناب قوان خانے کی تاریخ کیا ہے تو یہ ہمارے یہاں معمول قبرستان میں جانے سے پہلے نا یہ سوال کرے آتے ہیں کہ جناب قوان خانے کی محفل کب ہوگی اور یہ ایک مصیبت آتی ہے میت کے گھر والوں کو کہ وہ جنتقال ہوا ہے جس بھی میت کا دوسری مصیبت یہ آتی ہے یا اس کے بعد لوگوں کی خدمات کا وقت شروع ہو اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہمارا عظیم الشان دین اور اس میں یہ زندگی کے ایک ایک گوشے کے حوالے سے اسلام نے حکیمانہ اور عظیم الشان تعلیمات دی کہ جب مشکل کا وقت آیا ہے میت پہ تو اللہ کے نبی صلی صدر صدی سیرت کیا ہے کہ آپ نے جعفر الطیار جو کہ آپ کے بھائی تھے جب ان کی شادت کی خبر آئی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا اس ناحول جعفر تامن فقد اطاہم ماشوی الحم کہ آرے جاپتا ہوں گھر پہ کھانا بنا کے کی بھیجو کیونکہ آج کے دن وہ مصروف ہیں مشہور ہیں ان کا ذہن ظاہر سی بات ہے اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ اس مشکل کی قڑی کے اندر مشق کی کڑی کے اندر ان کے گھر والوں کا خیال رکھا جائے اور آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ مناسب ان کا جو ہے وہ خیال رکھیں یہ مقصد ہے اس کا اور ہوتا کیا ہے الٹا ہمارے یہاں شاہمانے لگتے ہیں باہر تمبو لگتے ہیں لوگ بیٹھتے رہتے ہیں آ اور چکر میں ہوتے ہیں بھائی بریانی شریف آئے گی اور حلوہ شریف آئے گا اور ایک حضرت آئیں گے وہ اس پہ کل پڑھیں گے وہ اس پہ فاتحہ پڑھیں گے میں کچھ لوگوں سے کہتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ فاتحہ پڑھوانے کے لیے مولانا صاحب ہیں اس کی حکمت سمجھ نہیں ہے فاتحہ تو وہ بندہ نماز میں ہرواز پڑھتا ہی ہے اگر وہ مسلمان ہے جتنے بھی لوگ آپ موجود ہیں مسلمان ہیں اس میں فاتح پڑھتے ہی ہیں نماز میں پڑھنے کے لیے بھی کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں ارکن اسلام کے رکن جو ہے وہ کا ادا ہے فاتحہ پڑھنے. وہ ٹھیک ہے نماز لیکن شریف پہ جو ہے پڑھنے کے لیے مولانا صاحب رہے ہیں جانتے ہیں اس سب مختصر یہ سارے پہلے بدر کے لوگوں کے مال مٹونے کے ان کے مال مٹوڑنے کے طریقے ہیں لیکن اب ایک مسئلہ جو ہے وہ علمی طور پہ وہ کیا ہے کہ کیا ہم اپنے مرنے والوں کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو اس بارے میں کچھ اہم نوٹس یا پوائنٹس ہیں میں چاہوں گا آپ لوگ مختصرا وہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیے سب سے پہلی کچھ تمبی ہیں اس مسئلے کے حوالے سے کچھ عام باتیں ہیں پہلی بات کہ اشارے ثواب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پیداج ہے اس میں صرف کا نظار نہیں رہا اختلاف نہیں رہا کیونکہ یہ عمل بالکل بھی صحابہ کے نام سے کسی قسم سے منقول نہیں ہے نہ ہی کسی دلیل میں اس کا ذکر ہے اور اس کی ایک اہم وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی ہماری ہر نیکی کا اجر مل رہا ہے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی وسلم میں ہماری ہر نیکی کا اجر مل رہا جی سوال غور سنا آپ لوگوں نے کہ ہمارے ہر ہر عمل کا عجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مل رہا ہے کون بتائے گا کیوں؟ یہاں سے کچھ دین اه؟ اه؟ تو نیا چہرہ دیکھ آپ بتائیے جناب جیسا <سلام> تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رقم جنہوں نے یہ دین اب تک پہنچایا پر کتاب و سلم کی شکل میں جو بھی اس عمل کرے گا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ وسلم جو, جو آپ نے آخری بات کی یہ تو میں نے سوال میں کری کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ جو ہم نے دلیل ذکر کری ہے اس سے استدال واضح نہیں یہ اس مسئلے کے استدال یہ حدیث حدیثی بالکل صحیح ہے اور یہ ہماری اس مسئلے میں اصول کیسے درتی ہے لیکن جو سوال ہے میرا وہ میں ایک بار دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہمارے جو ہم لوگ ابھی امال کر رہے ہیں اچھے اچھے امال کر رہے ہیں ان سب کا سوال اللہ کے نبی سنگن کو ملتا ہے ویسے ہی ملتا ہے ان ڈائریکٹلی ملتا ہے سوال کلیئر ان شاء اللہ جی آپ جی جی جی فرمائیے فرمائیے ہاں آپ آپ جی اسد احسن بالکل صحیح اشارہ دیا بھائی نے صحیح حدیث کی طرف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم جی شیخ کچھ کتاب کے آخر میں دے دیں آپ چاہے تو آپ ہاں تو جی آپ لوگ میرے ساتھ بتا چلے نہیں کہ وہ کون سی بڑی کتاب لے کے جا رہا ہے چھوٹی کتاب لے کے جا رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ رہیے ٹھیک ہے وہ شیر صاحب خود تسلہ کریں گے سوال کے حساب سے کہ کیا مناسب مناظر ان کے لیے ٹھیک ہے نہیں میں نے کہا بھائی کے جواب میں جو آخری بات کی تھی وہ تو بالکل ٹھیک تھی لیکن جو دلیل ذکر کری ہے اس نے میں آؤں گا کہ اس کا کیا مانا ہے دلیل جو ذکر کری ہے انہوں نے میں رپیٹ کر تو مسئلہ کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی کو بھلائی کی دعوت دی تو اللہ تبابق بتا رہا اس میں جتنا اس عمل کرنے والے کو اجر دیتے ہیں اس بھلائی بھی عمل کرنے والے کو اجر دیتے ہیں اتنا ہی اجر اس کو بتانے والے کو دیتے ہیں خود سنا لیکن میں اجریم شہر پر ان کا اجر کچھ بھی کم نہیں ہوتا تو میں اور آپ جتنے بھی نیک امال کر رہے ہیں اس کو ہم تک پہنچانے والے سب سے بڑی ہستی کون ہے اللہ کے نبی سنو ربی صحابہ کرام ہے پھر علماء شرف ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دے کر ہم تک اس علم کو پہنچایا آگے یہ اللہ نے علی کی سنت کو پھیلایا سر کتنی بڑی یہ شرف کی بات ہے بلی ان صحابہ کرام اور سر سو کے لیے اور اہل علم کے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ ان کے جو شاگرد ہیں جو ان سے سنتے رہتے ہیں اور آگے ان کی بات کراتے رہتے ہیں یہ ان کے لیے مستقل صدقہ جاریہ چلے جا رہا ہے اس میں پھر اشارہ اعبر و سجیش کی طرف جو چیزیں برنے کے بعد کام آتی ہیں علم اور انتفا ہو ایسا علم جو کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے انسان کے بعد تو پہلا یہ سوال دوسرا ابن اس میں بھی خیال رہے کہ سوا پہنچانے کا جو مسئلہ ہے اس میں چھوٹے بڑے میں کسی کے سنگل فرق نہیں اگر چھوٹے کے لیے جو چیز جائز ہے وہ بڑے کے لیے بھی جائز ہے ابن طیب رحمۃ اللہ نے ایک اور اصول ذکر کیا ہے کہ کسی بھی شرف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اپنا تو مخصوص عمل تمام مسلمانوں کے لیے بخش دیا جائے جس ہمارے بہت سے بھائی قوام سے پڑھتے ہیں آدھا سے پارا پاؤں پارا میرے اماں ابا کے لیے پاؤ پارا تمام مسلمانوں کے لیے بہت سے زیادہ اس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ابن طیب الرحمہ اللہ جبکہ وہ اس مسئلے میں تھوڑا تبصر کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت جاتی ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ ایک عام ضابطہ ذکر کیے کہ یہ بالکل سرف سے ثابت نہیں ہے کہ تمام اثرات تمام مومنوں کو اس طرح دے دینا کہ میرا اس مخصوص حالت کا ثواب تمام مسلمانوں کے لیے یہ وہ بات آپ کو جو بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح قرآن پڑھوانے پر کے لیے کسی میتھ کے لیے قرآن پڑھوانے کے لیے کرائے پہ اجرت کسی کو لینا مولانا صاحب آئیے بچے گھر میں آئیں گے ہر بچے کو سو سو روپئے کا نوٹ ملے گا ہاں پہ بچے گیا تھا مسجد کے سفارا ہاتھ میں آیا ایک دوسرے کو دیکھا حسے پلٹے جلدی جلدی آدھے آدھے گھنٹے کے اندر چار بار ماشاءاللہ بڑھ لی حافظ قرآن صاحب نے حافظ جی نے اور سو روپئے گیا نوٹ لے کے جا رہے تو اس پیسے کو بلانا کے لیے یہ بالکل سے جائز نہیں کیونکہ اس میں اخلاص کا جو عنصر ہے آپ جانتے ہیں وہ مقفول ہے تو اخلاص کے جب عنصر مقفول ہو گئے کسی عمل سے تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں رہا اچھا اب ہم جسے ایک عربی میں اصطلاح ہوتی ہے اصول فک میں آپ نے پڑھی ہوگی تحریر محل نظا کس کو پتہ اس کا مطلب تحریر محل نظا میں اردو میں کیا کہہ رہا عربی میں ہے تحریر محل نظای عربی میں اردو میں کہہ رہے تحریر محل نظا اس کا مطلب کسے پتا تحقیق المناخ اس کا مطلب کسے پتہ ہے مشکل سوال ہے سر خیر تحریر محل نظا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مسئلہ اگر بڑا بڑا بڑے سے مسائل ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جس میں دو بات کرنے والوں کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جس میں دو بات ابھی آپ کے شوق نہیں لگی کہ سارا ثواب کرنا درست ہے کہ نہیں آپ بولے بالکل غلط ہے اور اگر نہیں بھی بالکل ٹھیک ہے تو ہم مسئلے کو سمیٹنے کے لیے سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ تحریر و محاذ لیتے ہیں کہ آؤ دیکھتے ہیں کس کس بھی میں میرا آپ کا اتفاق ہے اس مسئلے میں اور کس جگہ پہ ہمارا اصل اختلاف ہو رہا ہے کیا آپ کا اور اس کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر ہم میت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا بتائیے کیا ہے آپ کا اس میں اختلاف سوال سمجھیں گے آپ کو کیا ایک شخص کا کسی مسئلے میں میں نے کہا اس مسئلے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپس میں آپ کی کسی ڈیبیٹ ڈبیٹ ہوگی کیا آپ کی اس کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر آپ میت کی دعا کریں گے تو اس سے فائدہ پہنچے گا اس میں اختلاف ہے میت کی دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو دعا اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں تو اس کے اثر کا اس شخص کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے تو تحریر محل مطلب کیا ہو کہ آؤ بہت ساری کنڈیشنز ڈھونڈتے ہیں کس میں ہمارا اتفاق ہے باقی معلوم ہو جائے بھائی اختلاف کس کنڈیشن میں بن رہا ہے تو تحریر محل اس مسئلے کے اندر ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسلمان جو ہے بھوکتے بھائی کے کی دعاؤں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے اندر احادیث ہیں قرآن کی کئی ساری آیات ہیں مبانہ ایمان یہ اللہ ہماری مقفد فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت پہ رخصت ہوئے ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے رخت ہو چکے اللہ ان کی بھی مقفد فرمائے تو قرآن کے اندر ہی موجود ہے اور کئی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے تو اس لیے جو محل نظا ہم بات کریں اسی طرح اس پہ بھی علما کا اتفاق ہے اس پہ بھی علما کا اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے جو اعمال روایت پڑھی تھی اس میں ذکر ہوئے تھے جو منصوص علیہ اعمال یعنی جس پر حدیث موجود ہے نظامات کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل روک دیا جاتا ہے مگر یہ تین چیزیں اے اس کی نیک اولاد دوسرا علم جو انتقا دی ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے کر رہے ہیں تیسرا <تصفح> صدقہ جو جاری ہے بعد میں اس کے اس لیے بھی علما کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں ایک اور روایت بتاتا ہے کہ اس کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جائے یہ صحابی اس میں سوال کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ حج نہیں کر سکے تو نے خود جان ابھی کا اگر تم ان کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو اسی طرح علما کا اس میں ہے کہ اگر میت کوئی قرضہ چھوڑ کے گیا ہو اس پہ قرضہ تھا اور وہ اس کا ادا نہیں کر سکا تو کیا اب بعد والے لوگ جب اس کی طرف سے ادا کریں گے کیا اس کا اجر یا اس کے اوپر سے جب بوجھ ہے قرضے کا وہ اتر جائے گا نہیں اترے گا اتر جائے اس پہ بھی اتفاق ہے تو بھائی ہم اسار ثباب کے ممکن نہیں ہیں ہاں ہم جو ہے اسار سباب کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم اسار ثواب کو شرعی ضابطے کے تحت مانتے ہیں جو چیزیں اسلام میں جائز ہیں اسار ثواب پہنچانے کے حوالے سے ان کا ہم انکار کرتے ہیں اور جن چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی کی احاط سے نہیں ملا وہ ہم لوگ نہیں مانتے اسی طرح اس پہ بھی علم کا اتفاق ہے کسی کو آپ ایمان ٹرانسفر نہیں کر سکتے کوئی ہندو مرا آپ کا چیز آپ پہچانتی اس سے آپ نے کہا اس کو ایک ایمان بخش دو آ? کلمہ پڑا ہو اس کے نام بخش دیا اس پہ علماء کا اتفاق دینے کی چیز نہیں ہو سکتی اسی طرح اعمال قلوب جو ہے یعنی عمالہ گروپ کے اندر خوف تقوا وا اشیت یہ سب چیزیں شامل ہیں یہ سب چیزیں بھی آپ کسی کو نہیں بخش سکتے اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے اب جو جس مسئلے میں اختلاف ہے اس پہ آتے ماہر مزا ہو گیا نا اب آتے ہیں کس مسئلے میں مسئلے کا اختلاف کیا ہے ایسی بدنی عبادات ایسی بدنی عبادات جو مسلمان کرے کیا وہ اپنے کسی مسلمان لائی کے کر سکتا ہے عام طور پہ علماء تین عباداتوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر کون کون سی جو لوگ کسی کی طرف سے کرتے ہیں نماز لوگ نفل نماز پڑھ کے بخشتے بک بک ہیں ذکر اور قرآن آف مطلب یہ مین بیسک جن عبادتوں کا ذکر کیا والوان ہے ذکر دعا ذکر قرآن اور نماز کیا یہ ہم کسی مسلمان کے لیے کر کے اسے بچ سکتے ہیں یا نہیں اب اس کا سوال کا جواب ایک شخص کہے گا بھائی جو باقی اعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے ایک थी. اب کہا گیا کہ بس خالی وہی کرنے اور کوئی نہیں کرنا باقی امال کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی پرواہی عبادات مطلب توقیفی ہے لیکن وہ بھی کہیں گے آپ سے کہ آپ نے سب کا بھی تو کیا ان کی طرف سے یعنی یہ ایک سے اچھا قاعدہ لیا کہ اصل عبادات میں کیا ہے کہ جو شخص اپنے لیے جو عمل کرے گا وہ اسی کے لیے ہے جو اعمال دین نے ترغیب دیے ہیں کہ کسی کی طرف سے آپ کر لو انہی پہ اختفاق کیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ ایک عام ضابطہ ہو گیا بھائی کہ انسان زندگی میں جو آتا ہے وہ اپنے لیے بھی امال کرتا رہے اس کے معاملے میں لوگ اس کو امال دیتے رہیں یہ ایک عام اصول ہو گیا بھائی آپ کی زندگی خالی آپ کی زندگی نہیں ہے آپ جتنی عمل کرنے کر لو بعد میں جو چاہے آپ کو دیتے رہے ہاں نہیں ضابطہ کیا ہے کہ اصل یہ ہے زندگی کے اندر کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اصل یہ ہے پھر کچھ ایسے عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اللہ کے نبی سمجھ زمان سے بیان کر دی کہ وہ بھی آپ اپنے مرنے والوں صاحب سے کر سکتے ہیں تو اسی پر اجتماع کیا جائے کیونکہ وہ خلاف اصل ہے وہ خلاف اصل اصل کیا ہے کہ انسان کا اپنا عمل خلاف اصل انہی چیز پہ انتفاق کیا جائے گا جن کا ذکر اور جن کا اذن احادیث میں والد ہے یہ اصول شاہ آوازیں اچھا دوسری بات جی اس کی بھی دلیل آ اس کی بھی خاص دلیل آ حج کی میں بتایا کہ ہم نے ایک عام استقبال نہیں کیا کہ حج بھی کر سک ہم نے اس کی خاص دلیل آگئی کہ اس صحابی نے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا وہ حج نہیں کر سکے تو آپ نے کہے دیکھ کہ خود جان نبی کا واتبر تم حج کرو اور کرو. تو وہاں خاص دلیل آ گئی تو اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں رہے گا اچھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھی کتنے سارے سابق رام کا کے سامنے انتقال ہوا اب ایک شخص طرف سے صدقہ کرنا مشکل کام ہے یا پھر اس کی طرف سے سو مرتبہ سبحان اللہ کہنا مشکل کام بتائیے سب کا کرنا مشکل کام ہے سبحال اللہ پڑھ کے چار بار بخش دینا پچاس بار بخش دینا وہ تو آسان کام تھا پڑھ کے بخش دینا لوگ کہتے ہیں کہ تین کل پڑھ لیے پورا بان ہو گیا اخلاص کی فضی ثابت ہے کہ وہ ایک کہیں قرآن کے برابر تین کل پڑھ کے بخش دینا آسان کام ہے یا اس کی طرح سے آ کے حج کرنا پورا آسان کام ہے بتائیے تین کل پڑھنا آسان کام ہے لیکن کیا اسلام نے اس کی طرف اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے نہیں کی جبکہ اکثر صحابہ کرام جو تھے وہ فقیری اور غربت کے عالم میں تھے اسلام تم کو وہ کام بتاتا اگر وہ کرنا جائز ہوتا جو ان کے ادراک میں ہے جو ان کی میں ہے جبکہ وہ کام جو سال میں ایک مرتبہ خالی ہو اس کی تو رہنمائی کر دی اور جو ہر وقت کر سکتے ہیں اس سے بنا کر دیا کیا معنی واضح معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس طرح کے ہر عمل کو دوسروں کے لیے کرنے کی ترغیب نہیں دی واضح شامل اس لیے تو نہیں ہے اس کے بعد صحابہ رام کا دور ہے تابعین کا دور ہے یہ جو صاف پہنچانے والا عمل جو ہم آج دیکھتے ہیں یہ اس قسم کے آثار صحابہ کرام اور تابین سے نہیں ملتے کتنے سارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی ایک روایت آتی ہو کہ آپ نے ان کو دفنایا بھی ہے جہازی کی نماز بھی پڑھائی ہے ہاں اور بھی اقام بیان کیے ہیں کہ کہا ہو بھائی گھر والوں سے تم جمع ہو جاؤ اور اس کے لیے ماں مزید پڑھ لو ابھی ایک بار تو کہا تو ایک عمل کا مکتبہ ہونا یعنی اس کی ضرورت کا ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اور اس کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنی امت کی رہنمائی نہیں کری تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کرنا درست نہیں کسی بات کا وجہ ہونا مقتبہ ہونا مطلب لوگوں کو اچھے ضرورت تھی کہ نہیں تھی ضرورت تھی اور کوئی رکاوٹ بھی اس کے راستے میں نہ ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ان کی وجہ نہیں ہے کہ منع کیا جائے کوئی رکاوٹ آ گئی ہو پھر بھی وہ کام نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل نہیں کیا جائے گا یہ اضابطہ ہے اصول فقہ اور اصول دین کا اہم ترین فائدہ ہے تو جب اس چیز کی ضرورت موجود تھی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی آپ ایسی بات کہنے کے اندر آپ کے سامنے پھر بھی آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں کہا کہ بھائی پوام مجید پڑوس کر سکار کرو نوازے اس کے نام پہ تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا بھی کوئی جائز اس میں نہیں ہے نظیر رکھنا فماتے ہیں باب القربات ہی ہی جو قربات کا باب ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں اس میں انہی پر اتفاق کیا جائے گا جو نصوص میں آئی ہیں اس کے اندر اپنی طرف سے قیاس آرائیاں نہیں لگائی جائیں گی کہ اس کا بھی ثواب ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے بلکہ جن چیزوں کا ذکر رسوس میں آیا ہے اسی پر کیا جائے گا بہرحال اس مسئلے کی بہت لمبی اور ہم اس میں نہیں جا چاہتے یہ اجمالی طور باتیں ہماری اچھا کافی ہیں ہمارے مدینہ ملورہ کے بڑے عالم ددین ہیں شیخ سال احبر عزیز سندھی اور جو مسجد نوین پڑھاتے بھی ہیں ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے اس حوالے سے انہیں مسائل کے ارد اس کا نام ہے المسائل قدییہ المطع الحسرات و یہ اس کا مین پیج ہے اور پھر انہوں نے یہ جو مسئلہ ہے کہ نیکیاں احمد کے لیے دینا اس کی سارے جو ہیں اور جو میں نے کہا ہے کچھ متفق چیزیں باتیں ہیں کچھ میں اختلاف ہے وہ سب ذکر کیا اور تقریباً چالیس پچاس صفحات پہ تفصیل سے بحث کی اور ان کی بھی ترجیح زویر کے ساتھ آخر میں یہی ہے کہ جو اعمال وارد ہوئے ہیں احادیث کے اندر صرف وہی کیے رہیں گے باقی سب کا کرنا جو ہے یہ ایک توسع ہے اور مقصد اسلام کے خلاف ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں قبر کے مسائل کے حوالے کسی کوئی سوال تو نہیں اس میں کوئی ایک سوال نہیں شکرنا ہو جو ہاں بالکل بہت اچھا سوال کیا قربانی میں نے کہا کہ ایک اضابہ دیا آپ کو اسٹارٹنگ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اور حج اور دیگر چیزیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کوئی بھی چیز کرنا یہ صرف سے نہیں ملتا کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے اتفاق ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ چیز کرنا جائز ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی صحابی کبھی نہ کبھی عمل کرتا ہے ان کے لیے لیکن کبھی نہیں ملا اچھا اپنے مرنے والوں کے لیے تو اگر قربانی مطلب کی جائے گی وہ ایک گوشت غریبوں تک پہنچانے کی نیت سے تو وہ صدقے کے اندر شامل ہو جائے گی بات سمجھا تو وہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے مثال کے طور پہ اس سے قربانی دے رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس گوشت جو ہے وہ میں غریبوں تک پہنچاؤں گا تاکہ اس کا اجر جو ثواب جو ہے وہ میرے مرنے والے فلاں عزیز کو پہنچے تو صدقے کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع مفہوم ہے اس میں مسجد تعمیر کرنا بھی شامل ہے اس میں کنواں کلوانا بھی شامل ہے اس میں قربانی کرا کے کسی کو گوشت تسیم کرنا بھی شامل ہے اور جس نے ہمارے معاشرے میں مختلف آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈسپینسری لگوا دی جائے مثال کے طور پر کولر لگوا دیا جائے مثال کے طور پر تو ان کی مخصوص حاجت ہے کسی علاقے میں وہ اپنی میری سے آپ پوری کرا دیں مستقل ایک سلسلہ بن جائے تو اس کا مفہوم وسیع ہے طبقت جا رہا تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں جو کہ خیری نیئر سے کسی کی طرف کی جا رہے ہیں صدقے کے مفہوم کے اندر مال خرچ کر کے اس کو پہنچانے کی حوالے سے وہ چیز کرنا جو ہے وہ جائز ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نیت سے قربانی کرنے میں بھی خرچ نہیں کہ اس کا گوشت تقسیم کریں غریب لوگوں کے اندر اور یہ بھی اپنے والد کی کسی کی طرف سے اس کی نیت کر لی جائے لیکن جو ہے جو قربانی ہے وہ قربانی کا میں نے بتایا کہ وہ اگر نیت ہو قربانی کی نیت سے اس میں تھوڑا شکار لگ رہا ہے جائز نہیں کرتی قربانی الگ عبادت سے دیکھیں میں نے کہا نا کہ اگر آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں خالی اس نظر سے قربانی ہو رہی ہے پورے سال میں کسی بھی دن کوئی مخصوص دن نہیں کہ بس اس کا گوشت تقسیم کریں گے غریبوں کے اندر غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اس کے ذریعے تو اس پہ قربانی فتوی ہیں جواز کے لیکن جو خاص مناسبات سے کچھ آبادگی آتے ہیں جیسے قربانی کرتے ہیں قربانی کی جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ عام ہے اس کا ثبوت نہیں ہے حالیس کے اندر ٹھیک ہے <سلام> یہ ذکر ہوا ولد صالح ادعو اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اولاد جو دعا کرے گی اس کا والدین کو فائدہ پہنچے گا اچھا وہ تو عام موسم کا فائدہ ہی پہنچے گا لیکن یہاں اولاد کی دعا کا زیادہ اجر ہے اور زیادہ امکان ہے قبولیت کا اور اولاد اگر نیک کام کرے گی جو ان کے والدین نے ان کو سکھائے ہوئے ہوں تو یقیناً وہ بھی اس اسباب میں شامل ہو گئے کہ جن کے عمل کرنے کی وجہ سے جو بتانے والا ہے اس کو بھی اس کا عجر ملے گا جس کہ ہم نے بات کے آرام نے تفصیل سے ذکر کیا اب آگے بڑھتے اگر آپ نے ستیہ کی نیت قربانی کری ہے تو اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہاں حقیقے گوشت جو ہے اور جو عام قربانی ہوتی ہے اس کو تو آپ کھا سکتے ہیں وہ آپ کی نیت سے ہوتا ہے آپ کا اپنا عمل ہوتا ہے کیونکہ ستیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے قربان سے کرنے کے لیے کہ گوشت تقسیم ہوں تو اس کو نہیں کھایا جائے اچھا اس میں اب آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قبر کی عذاب اور اس کی نعمتیں عزاب قبر کیوں کہا جاتا ہے اور قبر کی نعمتیں کیوں کہا جاتا ہے لیکن ہم نے کل بات کری جسم دن دفنایا جائے گا دفنایا جائے اس کے باوجود عذاب تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قادر ہے اور کے عذاب ہوتا ہے قرآن کی جو آئے ہے چنؤں کے بارے میں چناؤں کی قبر کہاں بنی ہے ان کو تو فرق ہوئے تھے پانی کے اندر اور قان نے کیا فرمایا انارون آ رہی ہا اردو ہو وہ آشیٰ کہ صبح اور شام ان کے پر آگ برسائی جا رہی ہے تو عذاب قبر تو ہو پھر ہم عذاب قبر کیوں کہتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں جو سامنے لکھی ہوئی آپ جو جواب لکھا ہوا بتا دیتے یا ویسے بتانا رہے تھے اکثر نعمت اور آزاد قبر ہی ہوتا ہے بڑا سا کہ قبر ہی جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے جنت قبر کے اندر ہی اس کے لیے جنت کھول بھی آتی ہے وہاں سے اس کی نعمت اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے عذاب جو ہے وہی قبر کے مختلف اس میں حالات ہیں اخوال ہے اور کیونکہ اکثر مسلمانوں کا عمل کیا ہے کہ وہ میت کو دفناتے ہی ہیں اکثر وہ دنیا میں میت کو دفناتے ہی ہیں اسلام میں جب بھی کوئی ضابطہ یا اصول یا مسائل بیان کی جاتے ہیں تو وہ جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں ساری ساری اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی جو اصل میں اضابطہ ہوتا, ہوتا ہے اس پہ بات کی جاتی ہے اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر میت دفنائی جائے نہ بھی دفنائی جائے تو پھر بھی اس کا لابھ ہوگا پہلی بنایت پڑی ایک حدیث کون سی ہے بالکل صحیح بخاری کی وہ روایت تو جس میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا اپنی اولاد سے کہ میں مسیح کا پھر جاتا ہوں کہ میں نے بہت سارے براہ کے کام کیے ہیں تو میرے جسم کو تم لوگ جلا کے راغ کر دینا آدھی رات پانی میں ڈال دینا آدھی رات کی دفنا دینا اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پا لیا تو میں شخص رات دے گا اور اس کی روایت کی تفصیل میں کیا آتا ہے پورا پوری روایت جو ہے اس کی کہ اللہ تمہارے زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تم نکالو اپنے اندر سے جو تم نے جمع کیا اور ہر وہ شہر کو اللہ سما دیتے ہیں ادیمہ دن کی جو تمہارے پاس ہے وہ نکالو تو کچھ کپور جسم تمہارا جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو یہ سب ذرات جو ہیں ذرا تو کا نہیں کر سکتا, نہیں سکتا. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے اس بندے کا حساب اس بندے کا آزاد اس بندے کی نعمت اس سب خاطر اب ہم لوگ عذاب قبر کے مسئلے میں بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں جی یہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے ہاں بہت سے لوگ کہیں گے آپ کو بھائی یہ تو قرآن سے نہیں ملتا یہ تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کون سی سے نکالی ہیں ورنہ تو یہ قرآن بھی ثابت نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں ہمارے نظر میں جو قرآن جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اس میں کوئی دو حجیت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے رتبے کے اعتبار سے اپنے فرق ہے کہ اللہ کلام مخروب کے کلام سے افضل ہے لیکن حجیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اسی طرح اقتبا کرنے کا دونوں کی اس کا اعتبار کا حکم دیا ایک ہی رتبے کے برابر تو یہ دونوں خجیت کے اعتبار سے برابر ہیں اور رتبے کے اعتبار سے کہنے والے کے مقام اور شان اور منزل کے اعتبار سے کچھ اس میں فروغ ہیں تو قان کی آیت آپ کے سامنے ہے جو میں نے ابھی بھی, بھی پڑھی انایہ اس سے برزق کی آزاد کیسے ثابت ہو رہا اس آیت سے محل شاہد کیسے معلوم اس کے اندر کے آزاد جی مشاعت ہمیں اس طرح بات سمجھ جائے گی نا تو کون کہاں سے بول رہا جی آپ بتائیے آپ ہاں تو ایک عذاب ہے جس میں آیا کہ ویو متفق قیامت والے سب عذاب دیا جائے گا مطلب ابھی عذاب ہو رہا ہے یہ بہت سا عذاب ہے دنیا ختم ہو چکی ہے قیامت سب دیا جائے گا قرآن نے کہا اب جو عذاب ہو رہا ہے وہ برزخ کا عذاب ہو رہا ہے اور قبر کی زندگی جو ہے وہ برزخ کی زندگی ہی ہے اکثر آئی آئیے اچھا دوسری بات دوسری آیت جو ہے ابن کثیر احمد فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت اہل سننا کے ہاں اصول و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں برزخ کے عالم کے عذاب کا ذکر ہے ہاں تو یہ اصول و بنیادی آیت ہے پھر اس میں برزخ کے عذاب کا ذکر آیا اچھا دوسری آیت والا یہ جو آیت ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس سے قوم بیان کریں گے گا کہ استقبال کیسے ہوا کہ عذاب قبر ہے یا بزرک کا عذاب ہے جی ترجمہ جلدی سے پڑھ لیجئے آپ لوگ ایک منٹ کے اندر یہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی جو ہے نا یہ پرانی آیات سے یہ ایک جو مختصر مسئلہ ہے اس کا استعمال کرنا سیکھے کیونکہ اس میں آپ کو جی آپ دیکھیے نوٹس سب کے سامنے ہیں میں آیا جو پڑھا ہوں نوٹس میں ہے پیج نمبر نو دوسری دلیل جی میں چاہتا ہوں سب نوٹس جی جی چہرے یعنی نے رہا سوال سو میری سے کچھ بھائی اس لیے ہاتھ اور سوال نہ سمجھے ہوں کہ اس آیت میں کہاں دلیل رہی کہ قبر کا عذاب ہوگا یا پھر بردست میں عذاب ہوتا ہے اس آیت میں دلیل کہاں ہے یہ کوئی نیا چہرہ جی جناب آپ بتائیے یعنی کہ چلیں آپ نے تفسیر کری تھی تھوڑی بہت یعنی مختصر جواب یہی ہے النا اگابل ہو فرشتے رو نکالنے آ رہے ہیں تو کہہ رہے آج تمہیں جو ہے وہ سب دردناک عذاب دیے جائے گا تو یہ کون سے عالم میں عذاب ہو رہا ہوگا اس کو کا عالم ہے موت کے بعد کا عالم ہے تو یہ قرآن کے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مشرک لوگ تھے اور ظالم لوگ تھے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رہنے لگا قرآن کی آیت يردون الى يردون الى کیا مطلب ہے اس کا مرتین کہتے ہیں دو مرتبہ اس میں لکھا ہے دو دوہرا عذاب بیر دو مرتبہ ہمیں عذاب دیں گے یہ بڑا اس میں انعام ملے گا کون بتا دیں وہ دو عذاب کون ہیں عذاب علی سے پہلے والے ہاں یہ ہمارے اصول ہیں نا آپ کے سوال کے جواب اسے نہیں دینے ہاتھ اٹھانا کون بتائے گا کہ وہ دو عذاب کون سے ہیں جو عزاب علیم سے پہلے والے دو عذاب کا ذکر آئے جی بہت پہلے اٹھایا ہاں یہ شیپ ہمارے حدیب ہے نا ہم جانے کچھ نئے نئے لوگ آئے جی جی سر بہت اچھا جواب دیا بھائی نے ماشاء اللہ یہی مفصن نے ذکر کیا آئیے آپ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے غوش تو نہیں ہے دو مطلب آزاد ایک تو جانتے ہیں کہ موت کا جو آغاز کا آزاد ہے جو روح نکالنے کا آزاد ہے وہ تکلیف جو اس وقت اس کو دی جائے گی جو ہم نے تفصیل سے حدیث پڑھی تھی کس قسم کے فرشتے آتے ہیں تو ایک یہ وہ والا ہے اس وقت روح نکالی جا رہی ہے اس کو سخت رسوائی اور ذلت کا سامنا ہوگا دوسرا زندگی اس کی اور برقا تم مجردون یہ آداب عویز پھر یہ ایک بڑے عظیم عذاب کی طرح جو کہ قیامت کے دن کا عذاب ہوگا اس کی طرح پلٹائی جائیں گے دیکھیے تین واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تینوں اسٹیج اس کر دیے دو پہلے دنیا کی زندگی میں ہوں گے اور قیامت سے پہلے پہلے اس دن سخت عذاب ہوگا ہمارا تین پہلا عذاب وہ ہے جو اس کی موت بالکل وقت میں ہوگا خبرو نکالی جا رہی ہوگی اور دوسرا اس کو قبر کی زندگی میں اور تیسرا جو ہے وہ سخت عزاب عظیم قیامت کے دن ہوگا اور چوتھی روایت جو چوتھی جو آئے تھے جی اس میں کیا استدلال ہے آپ کو کتاب نہیں ملے گی چلے جو پہلے عذاب کا ذکر ہے پھر بعد میں, میں پہلے خبر کے عزاب کی طرف بھائی شتن گنکا کی طرف جو ہے بعد بعد میں عذاب کے اندھا نہیں پوری آئے سے بھی جو محال شاہد ہے وہ کیا ہے سمجھے آپ جس جس لفظ استعدال کر رہے ہیں ہم آپ اس بات پہ عذاب خبر کا وہ کیا ہے نہیں وہ ہم نے ایک عام بات کر دی ہے کہ دنیا میں رسوائی کا کی ہوگی پھر وہ سب اس کا عداب ہوگا یہ قیامت کی بات ہو گئی دنیا کی آرٹ سے کہاں ہے عذاب خبر کا ہے یہ بولے گا بھائی یہ تو قیامت کی بات ہوگی زندگی جو ہے یہ اشتہار ہے جو میں خاص صحیح ہے ماشاءاللہ اللہ شہر یاد رکھیے یاد رکھیے اس بارے میں ایک تو ہم اس کا ایک عام محاورتی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی وہی اللہ حدیث کے بعد کو ہے یہ آپ نے اچھا جواب دیا یہ میں کہنا چاہتا رہا تھا آپ لوگ کو ایک تو ایک عام معنی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی پریشان حال زندگی گزارے گا جو اللہ کے ذکر سے احراض کرے گا یہ اس کا ایک عام مفہوم کے اعتبار سے مانا درست ہے لیکن جامع تربیری کی صحیح حدیث ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح کہا جئیید اور حسن کہا جید اور حسن کہا کہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مائیز النگ کا الدا القبر یعنی تصویر ہی آپ نے اس لفظ کی اراب خبر سے کری ہے تو یہ اس کا جواب ہے ابو حیر اللہ روایت کرتے ہیں اس کو پانچویں آیت جو ہے شیخ شیخ کیا آپ جیسے ہیں کوئی چھوٹی سی کتاب فلولاغت الفرکوم اقرب اللہ تب سرون فلولا ممینین یہ آیت جو ہے ایک حصہ دکھا گیا ہے یہ سات آٹھ عربی جو آیتے ہیں ان سب سے اس کا مفہوم جو ہے واضح ہوگا لیکن آپ ایسی کسی کو سمجھ میں آیا اس حدیث کس آیت سے کیا استدار ہے تو واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ موت کے احوال کا صرف ہمارا اکرم ان کو اللہ تعالیٰ ان کا نن مقرر فروغ و رحان چلے میں وہ آئے پوری لکھی نہیں یہاں پر کہا سربایا کہ موت کے اخواج کا ذکر کیا اور پھر کہا فاما ان من اگر وہ نیک بندوں میں سے ہوا فروغ و اسی وقت سے اس کو جنت کی ہوائیں اور جنت کی آنا شروع ہو جائیں گی فا جو ہے یہ عربی کے کہلاتا ہے کے لیے فاؤ جو ہے وہ حد تاقیب ہے کہ فوراً بعد یہ کام ہوگا یعنی کہ اگر مقربین میں سے ہے تو قیامت تک کے لیے وہ کچھ نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے آرام کرے گا اس کے بعد جنت میں کچھ اس ملے گا نہیں تو اما انکان مقرری فروختوں کی فا ہے نا فروخت یہ فاؤ تاقیب ہے یعنی اگر مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے یہ اللہ کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی وہ جانا تو نہیں ہاں وہ اما انکان نصابل فسلام اللہ کا نصقابل کیا ہے وہاں مقدمین ابال اگر ہم جگرانے والوں سے ہوگا گمراہوں سے ہوگا فنز المن حمید اسی وقت سے وہ عذاب حمید کا جو ہے وہ شروع ہو جائے تو یہ فا فا کے لفظ جو آئے ہیں تین کیٹیگری کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے صاحب کے اندر یہ سب فا تاقید ہیں یعنی آخر فوراً بعد اس کے فوراً بعد سے یہ عذاب شروع ہو جائے گا تو یہ عذاب خبر کی جو پانچ ہیں کچھ اب قیم الرحم اللہ یہ پانچوں ذکر کری ہیں ابن رجب رحمہ اللہ نے چھ دلیل ذکر کری ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر تین عدل کیا جو پہلی تین دلیلیں ہم نے کہی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں آیات سے اداب قبر کے اوپر استدلال کیا امید ان شاء یہ آپ لوگ کو واضح ہوگا اور یاد بھی رہے گا آتے ہم آتے ہیں احادیث کی طرف امام رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے نظم المتناز اور فل حدیث اس میں انہوں نے بتیس صحابہ کے سے یہ روایتیں ذکر کری ہیں جس میں اداب قبر کا ذکر ہے بتیس روایتیں جو صحیح صنعت سے ثابت ہو کہ بغیر اختلاف کے توازن کی نظر تک پہنچ جاتی ہیں اگر وہ صحیح روایتیں بھی ہوں اس میں سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غروب شخص کے بعد باہر آئے تو فرمایا کہ یہودی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے ایک روایت میں تفصیل بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے کہا کہ ایک یہودیہ عورت نے آ کہا, کہا کہ کیا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں یہود کو عزاب ہوتا ہے تو بعد میں اس عورت نے شہر عشر سے کہا کہ اوروں کو بھی عذاب ہوتا ہے تو جب یہ اللہ کے بتایا کہ کیا مسلمان مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا تو آپ نے اس وقت عذاب سے پناہ مانگی اور بعد میں آپ نے اللہ کے سے وحی آنے کے بعد ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا شروع کر دی یعنی اس وقت آپ کو وحی آئی اس بارے میں کہ ہاں یہ عذاب قبر خریدی یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ امت کے لئے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ جو ہے آپ جانتے ہیں جو تشاہد کی اہم ترین دعاؤں میں سے ہے اور من عذاب جہنم امن نظاب القمن جس مخالف صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے ہمیشہ اسے مانا کرتے تھے من و ممات اور شرفت الحت تجاد دوسری روایت ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ مردوں کو دفنانہ چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبل سنوائے دفنانہ چھوڑ دو کا مانا کیا ہے کہ شاید تم لوگ اتنا خوف کر جاؤ کہ تم دفنانے کی طرف جاؤ ہی یہ نہیں کہ اگر دفنائیں گے نہیں تو آزاد نہیں ہوگا آزاد تو ہونا ہے سابقہ یہ بات تھی لیکن ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ڈر کے مارے دفنانا ہی چھوڑ دو جانا ہی چھوڑ دو وہاں پہ قبرستانی قریب جانا ہی چھوڑ دو کہ بھئی قریب جائیں گے تو یہ عذاب کا مسلائی دیا جائے گا یا پھر ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اس سخت عذاب کی آواز سے مر ہی جاؤ یہ بھی علما اس کا مارا بیان کیا چھوڑ دو یعنی کہ سر ہو کہ تمہیں موت ہی واپس ہو جائے اس کے سختی عذاب سے تو یہ معنی نہیں ہے جو ایک اہم تمبی یہاں ہے کہ وہ عذاب اگر دفرائیں گے نہیں تو پھر انہیں عذاب نہیں ہوگا یہ معنی نہیں سالہ خان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ عذاب خبر تو جو ہے وہ ہونا ہی ہے موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ قبر اور برسخ کا عالم جو ہے وہ شروع تیسری واضح صلی اللہ علیہ کے دعا پڑی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنا مانا تھے قبر کے عذاب سے اور آپ کے عذاب سے اور زندہ اور کے فتنے سے اور مسینجال کے فتنے سے اس کے علاوہ بھی کئی ایک کلا ہے میرے خاص یہی مانا ہے زندگی اور موت کا فتنہ مطلب ہے زندگی کی فٹنے اور, اور زندگی کی آزمائش ہے یہی اللہ عالم سے یہ مانا ہے جی یہ ترجمہ جو ہے ہمارے ایک فاضل دوست ہیں انہوں نے اکثر ترجمہ کر کے مجھے دیا یعنی میں نے دوسوس لکھ کے بھیجے تھے تو ٹائپنگ کے دوران انہوں نے کچھ نہ کچھ یہ ترجمے بحرال کیے ہیں اچھا اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اب ایک شخص پوچھے گا بھائی کہ قبر عذاب تو میں ہی مانتا جناب اس وہ کبر کھولتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا ہم نے کل میں تفصیل سے جواب دیا تھا کہ یہ ایک برزخ کا معاملہ ہے اور دین کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں سر حیران ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی کہ جو کہ بالکل ممکن ہی نہ ہو ایک شخص ابھی سو رہا کے سامنے سو رہا سامنے ٹھیک ہے اس وقت وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو کوئی مار رہا ہے اسے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں وہ سویا پڑا آپ کو تو پتا نہیں کہ وہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے حقیقت میں وہ اس وقت سخت کسی کنویں میں گر گیا اس کے ساتھ کچھ تکلیف پہنچ گئی فوجہ آ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو لیکن ظاہری طور پہ ہمیں مجھے میں سے کیسا پڑا ہوا تو دنیا کے نے دکھا دیا کہ خالی کا ظاہری طور پہ کوئی نظر نہ آ رہا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلا جو ہے وہ بالکل مطمئن ہے اور پرسکون سویا ہوا ہے نہیں وہ اٹھے اور رہا ہو اور رہا ہو پریشانی کے میں ہو کچھ پانی پلاؤ مجھے تو میں نے عجیب وغیرہ چیز دیکھی جبکہ سامنے ہمارے وہ ایسے ہی لیٹا ہوا تھا تو دنیا کے بھی سامنے تو قیامت کا کا عالم یقیناً اس پہ دنیا کو قیاض نہیں کیا جائے گا یہ بھی کہا ہاں یقیناً جس کو احساس ہو رہا ہے وہ اس عالم سے گزر رہا ہے لوگوں کے لیے تو حکم نہیں ہے کہ وہ احساس کریں کہ وہ اس کے کیا سزا ہو رہی ہے وہ میرے پہچانا شروع کرتے ہیں اس کو اور ایمان بلغیر جو ہم نے کل بعد کا آغاز کیا تھا وہ کیسے تحقیق ہوگا اس کا امتحان کیسے ہوگا امام بلغیب کا وہ سب چیز دیکھ لی عذاب بھی ہو رہا ہے نعمتیں بھی ہو رہی ہیں پھر تو میں نے کہا کہ ہر بندہ جو ہے اس کو ماننا شروع کر دے گا تو یہ ایک آزمائش ہے ایمان بالغیب کی, کی خاص صفت ہے تو اس کی تحقیق ہے کہ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو اقرام حدیث سے ثابت ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبی تو ایمان بالغیب کا یہ امتحان ہے کہ حدیث پر ایمان لانا چاہے وہ ان کو ظاہر نظر نہیں بھی آ رہا ہو اس کے علاوہ ہم نے کل مسئلہ ڈسکس کیا تھا کہ آزاد قبل جسم کو ہوگا کو ہوگا صرف روح والا قول تھا میں نے کہا یہ شاد ہے رحمۃ اللہ نے کہا ہے صرف جسم کو ہوگا اس میں ایک شعور ڈال دیا جائے گا یہ واقع ہوگا روح نہ آیا ہے کہ روح جو ہے وہ بدن کے ساتھ نعمت حاصل کرتی ہے پھر خبر کے اندر اور چاہے تو وہ جنت کے اندر بغیر چلی جاتی ہے اس کے بغیر دونوں قسم کے احادیث ثابت تو کچھ احوال کے اندر کچھ احوال کے اندر جسم روح کے ساتھ نعمت خا... سے کر رہی ہے عذاب سے کر رہی ہے کچھ احوال کے اندر وہ جسم سے الگ ہو رہی ہے ان دونوں کے جو جو مختلف اخواج ذکر ہوئے ہیں جن نے ہمیں کہا دس پڑا کہ روح جو ہے لڑائی جاتی ہے سوال کے لیے روح جسم میں ہی لڑائی جاتی ہے جب وہ مردے کو بٹھاتے ہیں تو وہ مردہ جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہی بیٹھا بیٹھتا ہے اپنا یہ سب کے ساتھ اخوال جو ہیں یہ سب کے سب حق ہیں تو دونوں کا جو قول ہے کہ دونوں کو ہوگا یہی صحیح قول ہے باقی یہ جو اخوال ہے وہ ظاہر قول ہے اب جو دلیلیں اس کی تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی فسواد روح حقوق جیسا اس کی رول اڑائی جاتی ہے اس کے جسم کے اندر اسی طرح جو قدموں کی چاک والی روایت تھی جو ہم نے پڑھی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا عذاب قبر ہمیشہ ہوگا یا منقطع ہو جائے اس کا جواب کون دے کہ جو جگہیں خالی چھوڑی رہی ہیں ان کے دو مقصد تھے ایک یہ کہ آپ لوگ سے بھی سیکھا جائے آپ لوگ کے پاس کیا چیز ہے دوسرا یہ کہ پھر آپ لوگ بھی خود ساتھ ساتھ لکھتے رہیں کچھ جگہ پہ خالی چھوڑنے کا مقصد ہے تو کیا عجاب قبر ہمیشہ ہوگا یا ختم ہو جائے گا ایک مدت کے بعد سوال کا جواب کون دے گا ارے محترم محترم آپ ہمارے شے پرانے ہو گئے ابھی تو انشاءاللہ شاء آپ سے پوچھیں گے کوئی بات نہیں لیکن ذرا اس طرح اچھا رہتا ہے جی کوئی دلیل سے بات کرنی جا رہے ہیں یہ نہیں کرنا ہمیشہ ہوگا نہیں رک جائے گا یہ کافی نہیں جواب بتا رہے ہیں وجہ جی جی ہاں बैठे آخری لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں جو بےچارے آخر میں بیٹھے ہوتے جی ہاں سنو بتاؤ جی جی چلو کوئی بات نہیں بتاؤ تم جواب دے دیکھ بسانی کھڑے تو ہوئے جی جی جتنا بندے گراہ ہوگا اس حساب سے آزاد ہوگا آپ نے آدھا جواب دیا لیکن اچھے اچھا جواب دیا چلیں میں آپ کو دوسری جواب دے ہی دیے چلے آپ بتا دیں سی بات ہے ہاں ہاں ہم دونوں کو جمع کر لیتے ہیں ہم نے کہا پر ان کے بارے میں آیا تعیقی کہ وہ صبح شام انہیں عذاب ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا جتنا گناہ ہوگا اتنا عذاب ہوگا مانا کیا ہے کہ کفار کے لیے دائمی عذاب ہے اور جو افسات اور موحدین ہیں جو مواخد بندے ہیں جو گناہگار تھے جن کی اللہ تعالیٰ چاہا کہ ان کو عذاب ہو ہاں جن کرنا چاہا ان کو عذاب ہو تو ان کو ان کے گناہوں کے بقدر عذاب ہوگا اگر ان کے گناہ اس سے پاپ بدلتے ہیں اس عذاب سے یا لوگوں کی دعائیں کرنے سے یا لوگوں کی جو مشروع طریقے سے ان تک ثواب پہنچانے والے امار ہیں وہ شری طریقے سے اگر ان تک وہ نیکیا پہنچے اور وہ ان کے حس... آ... آ... برائیوں کے اوپر غالب آ گئیں تو اللہ اس تعالیٰ قادر ہے کہ ان کا عذاب رک جائے اور سمجھیے جس طرح قیامت کے دن کا عذاب جو ہے جانوروں کا آزاد جو ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے ہو سکتا ہے موحدین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ کفار کے لیے ہی ہے اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی یہی بات ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ بھائی قبر کا عذاب کم بھی ہو سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے دلیل کیا ہے اس میں مسئلہ تو واضح ہو گیا ایشا دلیل بھی ہے اس کی کہ بھائی عذاب نکلنے میں کمی بھی واقعی ہو سکتی ہے نہیں آپ لوگ بار بار ماشاءاللہ اللہ حر سکتے ہیں کہ بتائیں جی کوئی نیا چہرہ ہے کچھ حضرات ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باقاعدگی سے اٹھاتے ہیں میں جانتے بوجھتے ان کو نہیں کہتا کہ وہ جواب دیں کیونکہ میرے علم میں ماشاء اللہ کہ وہ آپ میں سے کافی بہت سارے قابل سازی और ہیں اور ساحل فضل بھی ہیں اور علم رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نئے چہرے جو نئے ساتھی آئے ہیں وہ جواب دیں وہ محسوس نہ کریں جو ماشاء جاننے والے ساتھی ہیں میں کچھ کو شر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں پوچھ رہے اس اٹھا رہے ایک بار پوچھ لیجیے کتنا اٹھا یہ اچھا ہے استعمال بیان کیا چلیں یا اٹھائیے اس کا سوال اس کے ذریعے کیا ہے کہ ہزار کب کم نہیں ہو سکتا جی بتائیے ایسی اپنے والد کی تربیت کی وجہ سے کوئی بھی کرتی ہے میں نے ذکر کر دی آپ کو ابھی سامنے کہ ہم اگر میت کے لیے اچھے عمال جو ثابت ہیں وہ کریں گے تو اس کا اثر ان تک پہنچے گا اس کو ان کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے ان کے دریات کی بلندی ہو سکتی ہے تو میں نے ذکر کری تھی بیچاروں یہ بیان کرنا کہ عذاب میں کمی ہوئی سونے سوال وہ بنی صلاح کی نہیں وہ تمہارا صحیح روایت ہے کہ اعتماد کا بخاری کی روایت ہے کہ جب ایک آدم کا انتظام ہو جائے گا اس کا عمل روک دیا تھا تین عمادہ بجائے اس میں اس کی نیک اولاد کی دعا کرنا ثابت ہے تو وہ یہ تمہارا مسئلہ ہے اس کو بھی نہیں کہ اولاد کی دعا کرنے سے معذرے میں فائدہ پہنچتا ہے میں بھی ایک اور جس میں خالی کہ عذاب میں کم ہو کمی ہوگی آپ بتائیے آپ بتائیے توڑ کے آپ نے اس پہ لگایا اور دعا چلی اور کہا کہ شاید ان کے عذاب سے کمی واقع ہو جائے تو اس سے سلسلہ کیا ہے کہ کمی واقع ہو سکتی ہے کچھ نیک اعمال کی وجہ سے اس میں اللہ کی دعا وہاں شامل تھی کیونکہ یقین یقینی طور ایسا ہو گیا لیکن ہمارے لیے جو ہم نے بننے والوں کے امال کرنے سکتا ہے دعا ہے تو ہم ان اعمالوں کرنے کی حص رکھیں تاکہ اگر وہ کچھ مشکل میں پریشانی میں تو یہ چیزوں سے دور نا تو یہ دلی میں چاہ رہا تھا کہ جس میں ذکر آیا باقاعدہ کہ عذام کمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے اچھا اس میں ایک شیخ و سمیر اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کو عذام کمر کا شوہر کیوں نہیں ہوتا ہم ذکر ہو گیا لیکن ایک پڑھنے کے ساتھ پڑھ لیں پہلی بات کہ وہ خوف کے مارے مردوں کو دھنا نہ چھوڑ دیں دوسرا میت کی پردہ پوشی بھی ہے اس میں میت کی پردہ پوشی بھی ہے یعنی آپ سوچیے اگر یہ چیز ہر ایک کو نظر آتی رہے تو لوگوں کے موضوعات کیا ہوں گے ایک بندہ چلا گیا رب الفت کے پاس تو یہ سال کور ہوتا نظر آ گیا لوگوں کے موضوعات کیا ہوں گے وہ کتنا برا آدمی تھا وہ کتنا برا انسان تھا اور یہ تھا اور وہ تھا یا اپنے آدمی کے بارے میں بھی اس طرح باتیں چلتی رہیں گی دوسرا بھائی گھر والوں کے جذبات کی رعایت ہے اب کسی کو بھی معلوم ہو جائے کہ ناسب اللہ اسی گھر میں سے گزشتہ کوئی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے لوگ مل کے کیا کہیں گے اس سے او ہو بڑا افسوس ہوا آپ کا تو فلاں انتقال ہوا تو وہ ایسا ہو رہا ہے کتنے ان کے گھر والوں کے جذبات کتنے مجرو ہوں گے اس چیز سے ظاہر ہے کبھی محبت تو ہوتی چاہے وہ بہت گنا کار انسانی ہوئی اللہ کی مرضی ہے کہ اگر اس کا نام ہو رہا ہے تو اس میں حکمتیں جو ہیں نہ بتانے کی لوگوں سے اللہ پہنچنے کی وہ یہ ہیں کہ اسی گھر والوں کی بھی اس میں ان کے جذبات کی رعایت ہے اور پردہ پوشی بھی ہے یہ لوگ پوچھیں بھائی یہ جو قبر ہے تلاش کرو بھائی کون ہے ان کے گھر والے ملو بھائی اظہار بیٹر ہو رہے تمہارے یہاں کچھ چینلز پر ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے غریب یہ محتاج لوگ کو سے بلاتے ہیں ٹی وی پہ بٹھائیں گے وہ اپنے حالات بتا رہا ہے کہ میرے خیال تو یہ ہوا میری چار بیٹہ ہیں اور اتنے مسئلے ہیں اتنے مسائل ہیں یہ بھائی اگر آپ کو اس کی مدد کرنی ہے تو آپ تک پہنچی اس بیچارے اور کبھی کچھ پروگرام والے جا کرتے ہیں اس کے چہرے پہ پھر وہ چھپانے کے لیے کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے یہ اس طرح کے لوگوں کو بلا کے جو ہے نا یہ لوگوں میرے خاص مایوسی پھیلانا زیادہ سے زیادہ اس میں اس کا انسر ہے وہ جو بھائی جو اپنے بارے میں اس کا اخوال بتا رہا ہے کل کو اس کے اخوال اچھے ہی ہو جائیں گے نا تو لوگ سے وہ پروگرام نہیں بولیں گے ارے تو وہی تھا جو مسکین بن آیا تھا پروگرام میں وہ سکتا ہے بلکہ اگر کے حالات اچھی ہو تو شکشک کرے لوگ بولیں کل تک تو پروگرام مسکین بنا ہوا تھا آج تو دیکھو بھائی یہ شیر ہو گئے ہیں کھڑا ہو گئے ہیں یہ سب بحرال اس طرح کی عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ گھر والوں اس میں پردہ پوشی بھی ہے اور تاکہ اس کے جو بیانک منظر سے ہمیں موت ہی واقع نہ ہو جائے اور ایمان برغیر کی مسلحت باقی رہے گا یہ کے چھ پوائنٹ شیخ سہیب الرحمۃ اللہ نے شرح کتاب ال کے اندر ذکر کیے اب ایک سوال ہے ضابق قبر کی وجوہات کے حوالے سے تو اس میں ایک عام تمام گناہ شامل ہیں اور چاہے تو ان اندازہ بندے بندی ہو سکتا ہے یہ کچھ خاص گناہ کا ذکر یہاں پر ہے ہم بھیجے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچیں ہر قسم کے گناؤں سے بچیں اور ان گناہوں سے خاص طور پہ بچیں پہلی بات چوہی لگانا دوسری بات پیشاب کی چھنٹوں سے نہ بچنا ان دونوں کا ذکر ایک ہی عدیش میں آ جو ذکر کیے بوسے بھائیوں نے زبانی ہماری آج زبانی فی کبیر ان دونوں کو بے شک آذاب ہو رہا ہے اور بہت بڑی چیزوں سے کی وجہ سے آگاہ نہیں ہو رہا ہماری آج زبانی فی کا مطلب کیا ہے ہماری زبان کی کبیر اگر آداب ہو رہا ہے اور چھوٹے سے گناہوں میں سے اداب ہو رہا ہے یہ مقصد ہے ہاں جواب دے دیا بھائی نے میں پسند نہیں کر رہا بار بار آپ لوگ جواب جلدی دے رہے تھے تو وجہ یہ ہے ہماری زبانی کی کبیر بلا ان نہ کبیر یہ ایک روایت ماتا ہے بلک, مگر یہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں لوگوں کی نظر میں یہ کوئی بڑے گناہ نہیں سمجھے آتے کسی کو کسی سے جھگڑا دیا میں چاہ ان کی بات ان کو بتا دو غلط طریقے سے ان کی بات میں بتا دو غلط طریقے سے اس کا یہ بہت سے لوگ کرتے بھی ہوں یہ کام خواتین افسوس کے ساتھ اس طرح کے معاملات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں کہ یہ گناہ کی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے تو اس سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا تو یہ دونوں عمل ہے اور پیشاب کی شرکت سے نہ بچنا تیسرا عمل ہے غنیمت میں سے مال چرانا مدھم ہاں مدھم ایک غلام تھا جو اللہ کے نبی سمجھ دیا گیا تھا اور وہ ساری درست کر رہا تھا کہ ایک تیر آیا اس کو لگ گیا تو لوگوں نے کہا کہ بشارہ تو اس نے جنت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حضرت بیان دلی کہا اللہ وندیندی ہرگز نہیں جس کے بلکہ جس کے قبضے میری جان ہے تو چادر اس طویتی خیبر کے دن غنیمت کے مال میں سے تقسیم ہونے سے پہلے وہ اسے اس وقت آگ میں لگ لبیٹ آگ میں لگ کے وہ اس کو لپیٹے ہوئے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرما ہے تو یہ غنیمت میں سے مال لینا اس کے اندر غنیمت میں سے مال کا مقصد یہ نہیں ہے خالی کہ جہاد کے بعد جو غنیمت آئے گی اسی سے چال مال چوری کر لینا اس میں امانت کا بہت بڑا درس ہے کہ جو مال آپ کا نہیں ہے آپ نے اس تک ہاتھ نہیں پہنچانا ہاں جو مال آپ کا نہیں ہے جس کا آپ کو لینے کا حق حاصل نہیں ہے اس تک آپ نے ہاتھ نہیں پہنچانا ایک ایک اس مال جو آپ لے رہے ہیں اس طریقے سے کل اسی کے ذریعے آپ کو عذاب ہو جائے ہاں کچھ چہرے خوشوخصوص خوشو سے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ حضرات جو ہے وہ سے خوشبو میں آ گئے ہمارے نیند کو میں کہتا ہوں خوشی ثابت ہوا کچھ لوگ ماشاءاللہ اس طرح کی حادث کو خوش ہو غائب آتا ہے تو پھر نیند بھی آ جاتی ہے تو خوشبو تو نہیں آ رہا آپ لوگ کو ہاں چاہیے بھائی کیوں نہیں آ اللہ کی خصیت خوش ہو کو پڑھ کے آنا یہ مقصد ہے محترم بھائی یہ اچھا بات ہے کہ جو میں خوشی کی بات کر رہا ہوں سونے والا خوش وہ نہیں آ تو کوئی تو ورزش میں آپ آپ پہلے کھڑے ہوں چلیے بزرگ بیٹھ جائیں بزرگ بیٹھ جائیں گا جو عام لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں کھڑے کھڑے ہیں بیٹھنا نہیں آپ بزرگ ہیں چلی چلیے بیٹھ جی بیٹھ جی بس بار ورزش کرنی چاہیے ابھی ہم جہاد اور غذبے اور شیخ کی باتیں پڑھنے آپ لوگ کھڑے میں گھبرا رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہے چوتھا عمل جو اس میں لکھا ہوا ہے جس میں ہے تکبر کے ساتھ کپڑا رٹکانا بہی نواز یہ جرم اظہارہ ہو ملقالی کا ہوا ہے ملقیامہ ایک بندہ ہے جو اپنا کپڑا رٹکاتا ہے تکبر کے ساتھ وہ زمین پہ دس دیا جائے, جائے گا اور قیامت تک جو ہے اسے اس کا آزاد ہوتا رہے گا یہ بخاری کی روایت ہے اب جو ایک عام سوال ہم لوگ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کہ اپنی شلوار یا پینٹ رکھنے سے نیچے رکھنے کا کیا حکم ہے یہاں ذکر ہوا ہے خیالہ کا تکبر کے ساتھ یہ عمل کرنا اتنے سارے ہمارے لوگ ہیں ایمان دل میں ہوتا ہے ہاں اصل تقوی دل میں ہوتا ہے تو جی ہمارا تو دل میں دل میں تکبر ہے ہی نہیں ہم تو یہ ایسے ہی کر رہے ہیں بس ایک اور, اور شدید رضی اللہ ان کا بھی جناب کپڑا نیچے ہو گیا نہیں پہلی بات تو یہ اللہ نے فرمایا فلا سکو اپنا تسکیہ خدمت کرو وہ اللہ کا اللہ بہتر جانتا ہے کون تقرے والا ہے تو یہ کہنا کہ جی میرے میں تقافر نہیں ہے میرے میں نہیں ہے میرے میں وہ نہیں ہے تو کس چیز نے آپ کو میں میں نے معمور کیا ہے اللہ کے نبی سے حادثی سے جامع ترمی جی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نویس نے فرمایا کہ لا تجر اپنا کپڑا نیچے نہ لٹکاؤ یا کھاؤ اس بار الزام خبردار رہو کہ تمہارا جو تہبند ہے وہ نیچے <نسخ> شک یہ تکبر میں سے ہے اسے لٹکانے کو ہی اللہ کے نبی عمل کو تکبر کر دیا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے جامعہ نبی جی کی روایت ہے ٹو سیون ڈبل ٹو جامع تبدیلی کی صحیح روایت ہے تو بتائیے تو اللہ کے نبی اس عمل کو افتدا نہیں کہہ دیا کہ یہ تکبر والا عمل ہے کہ جی ہمیں اس میں نہیں سیاحت اچھی مسئلہ مختصر کر لیتے ہیں کہ دو طریقے کا ہوتا ہے کپڑا نیچے لٹکانا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکبر نہیں ہے تب بھی آپ خطرے میں ہیں. اگر تکبر ہے جو کہ زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ عمل ہے ہی تکر والا عمل تو بھی آپ وزیر خطرے کے اندر ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تکبر نہیں جو تب بھی وہ حرام ہے جی کسی کے پاس وہ حدیث موجود ہے کسی کو آپ بتائیے کافی دیر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے ساتھی ہیں اللہ تو یہ عام روایت ہے کہ جو بھی کپڑا نیچے ہوگا اپنے ٹکڑوں سے تو وہ اظہار کے اندر ہے اور یہ تو کپڑا نیچے ہونے کے بارے میں می جا رہی ہے دوسرے موقع میں کیا کہا کہ جو شخص کپڑا نیچے لڑکا ہے تکبر کے ساتھ دونوں کی جگہ کے اندر فرق ہے تو دونوں کے اپنے اپنے احکامات ہوں گے دونوں کی جگہ میں فرق ہے تو اپنے اپنے احکامات ہوں گے اور اس کی واحد میں سے ایک واحد یہ بھی ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے جو تکبر والی روایتیں ہیں وہ الگ کی واحد ہے اور جو عام طور پہ ایسا کرنا ہے تو اس کے الگ واحد ہے تو میرے بھائیوں ہم سب کو متوجہ رہیے ہم سب کو ذاتی طور پہ اس سمجھ سے بچنا چاہیے اپنے گھر والوں کو اس سنت کے بارے میں بتانا چاہیے اپنے جو ملنے والے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ اس عمل سے وہ بچیں اس سے اجتناب کریں پینٹ چھوٹی سلوا لیں اس کو فولڈ کر لیں ہاں اور شلوار چھوٹی سلوائیں یا اسے اونچا کر لیں اور اس گنا سے بچیں یہ بہانے ہمارے کام نہیں آئیں گے اور اگر کوئی شخص آپ کو ملے جو چکے ہیں مشکل لگ رہا ہے اس کو تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ سنت پورا یہ ہے کہ آدھی پنٹی تک ہو آپ اسے کہ کم از اس ٹکنے سے اوپر بدلو ہاں پھر جتنا اونچا کر لو آگے تک اتنا اچھی بات ہے کہ کم از کم تمہارا سے نیچے کا کپڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لوگوں کے لیے آسان بھی ہے کوئی سے مشکل چیز بھی نہیں ہے وہ آسان بس نہیں کہنا کہ آج کل نوز لہٰ لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع رہتے ہیں کوئی کہہ رہا کسی کو نہ کہ سیلاب آ گیا کوئی کسی کو کہتے تھے کہ تمہارے کپڑے کم گئے تھے اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں اس میں دو کنڈیشن ہے جانتے ہیں اگر تو وہ مذاق اڑا رہا ہے جانتے ہوئے یہ دین کا حصہ ہے تو یہ بات تو تک پہنچتی ہے جانتے اگر یہ الفاظ وہ ایسے ادا کر رہا ہے وہ جانتے رہے کہ دین کی تعلیمات ہیں پھر بھی کہہ رہا ہے کپڑے کم پڑ گئے تھے لے لیتے پھر بھی کہہ رہا ہے سلام آ تو تم نے پانچ کیے ہیں تو یہ تو بخود تک بعد پہنچتی ہے اگر چاہے ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ تمہاری بات جو ہے یہ کفیہ کون ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی سب کی تعلیمات ہیں اور صحیح بخاری صحیح مسلم یا حادث ہے اس طرح مالاب میں خالی کو دیا جا. جائے دو کنڈیشن ہے تمہارا. اگر تم نے جانتے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تجدید ایمان کا اور اگر, اگر تمہیں دل نہیں تھا تو آج جان لو کہ یہ اللہ علی گڑھ کی سنت ہے تم خود بھی سفر کرو اور اس کا بغیر ہرگز نہ ساتھ جی کچھ کہہ رہے ہیں نہیں تو آپ کا سوال ہے ان کا سوال ہے اچھا کوئی بات نہیں آپ سوال سمجھیں گے ان کا مطلب ٹھیک ہے بتائیے جن سے بتا رہے تھے یہ آپ جو شیئر مسئلہ بیان کیے نا ان سے پوچھیے گا میں سوال سے سمجھ نہیں پایا ہوں میں جواب دو تو شاید مناسب نہ بھی ہو شیخا سے پوچھیے گا ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے تم اچھا اس میں میں آپ سے جلدی چلتے چلتے چلتے کچھ لوگ آپ کو پہلے ملیں گے بتائیں گے کہ روایت آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک کپڑا بار بار نیچے جایا کرتا تھا تو اللہ کے نبی فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو جب تک ابو کے کام کرتے ہیں پہلی بات ابو صدیق عزی اللہ نے وہ لمبا کپڑا نہیں خریدا تھا وہ لمبا کپڑا نہیں سیٹا تھا وہ سسک کے نیچے ہو جائے کرتا تھا دونوں فرق ہے کہ نہیں اچھا اس کے بعد کان استرخی ولا یورفی اس کا مطلب بتائیے کان استرخی ولا یورفی کچھ گرامر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے عربی گرامر وغیرہ پڑھتے ہیں यो यो ایک ہوتا ہے استرخا ایک ہوتا ہے عرخا دونوں میں کیا فرق ہے ہال ڈھائی ہال ڈھائی ابی اللہ جو ہے کان یسترخی ولا یورخی دونوں میں کیا فرق ہے جی آپ بتائیے جاؤ رکیا نہیں رکیا نہیں, <سؤال> <روخیہ> نہیں <سؤال> خواہ خواہ استرخوا استرخا <سؤال> یعنی کپڑے کے حوالے کی بات چل رہی ہے آپ آپ جڑ نہ جائیے کپڑے کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ کہاں یسترخی ولا یورخی جی نہیں وہ اچھا یہ بات ہے کہ انہوں نے استرخوا ہوتا ہے یہ عمل کرنا قصد اور طلب کے ساتھ انخار کے خود ہی خود ہی ہو گیا تو اب صدیقی کا اللہ جو ہے وہ اپنے کپڑے نیچے نہیں چلا کرتے تھے بلکہ وہ نیچے ہو جایا کرتا تھا دونوں فرق ہے کہ نہیں آپ کو ہو ایک ملان صاحب ملے جو اچھے آدمی ہے آپ میں سے تو بھائی ملے کبھی آپ دیکھیے اس کی پینٹ نیچے ہو گئی یا اس کی شروع نیچے ہو گئی تو آپ انہیں کیا کیا بولے میں کوشش کر رہا ہوں اوپر کرنے کی لی لیکن ڈیلی ہے کے طور پہ آج مشکل ہو رہی ہے, ہے کہ اس دونوں میں وہ فرد ہے کہ نہیں تو ان کا کپڑا جو ہے وہ نیچے خود نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ہو جاتا تھا وہ بابا اس کو اوپر کر رہے تھے اور شہادی بات کے لیے اللہ کو اللہ کے نبی اس طرح زبان دے دیا زمانت دے لیے تم یہ کرنے والے نہیں ہو تک تو کے ساتھ میڈیا اور کو کون زمانت دے گا اس بات کی اس طرح کے گنا سے ہمیشہ بچنا چاہیے میں آگے بڑھا جی یہ غلطار کیونکہ ماں سل کابئی غرنار ہے یہ نہیں آیا کہ کون سی رویت کی سو بخالی جو میں نے روایت پڑی تھی ایک میں آیا منجر نہ سو باہو جس نے اپنا کپڑا لٹکایا ایک جگہ اضاف کا ذکر آیا ایک جگہ ہے کہ جو بھی کپڑا نیچے لٹک رہا ہے کابئی سے لٹک رہا ہے وہ آدمی ہے تو ان شاپ بتائیے یہ تمام قسم کے کپڑوں کو شامل ہے چاہے وہ لنگی ہو چاہے وہ پینٹ ہو چاہے وہ شلوار ہو چاہے وہ زبا ہو یہ سب اس میں شامل ہو. اچھا اب اس کے بعد جو چار آواز جیسے نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص آگ میں ہے اگر اس کی یہ چیز قدم اس کے آگ میں ہے مطلب یہ ہے کہ وہی آگ میں ہے اگر اس کے قدم آگ میں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آگ میں ہے اچھا اس میں جو اگلے چار آمال لکھے ہوئے ہیں توجہ سے ایک حدیث ہم نے سننی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ایسا جھوٹ بولنا جو ہر طرف پھیل جائے یعنی جھوٹ بولا جائے اس کا انتشار ہو جائے آج کل کتنی اس کی مثالیں موجود ہیں واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اس کے ذریعے خاص طور پہ قرآن کو سیکھنا اور رات کو اس سے رات میں رہنا اور دن میں اس کا عمل نہ کرنا زنا کرنا اور سود کھانا اس بارے میں ایک چاروں آمال جو ہے وہ ایک حدیث ذکر ہوئے ہیں بہت ہی واضح نصیحت والی حدیث ہے ہم اسے پڑھتے ہیں آپ لوگ توجہ سے غور سے سنیے سہی بخاری کی روایت ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فضر پڑھنے کے بعد حضرت سمورہ بن جنو رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج آپ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو تو راوی نے کہا کہ جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کر دیتا اور آپ اس کی تعبیر جو اللہ نے حدیث غور سنیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کر دیتے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا تو سب نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ابیا کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور اس میں درس ہوتا ہے اور تعلیم ہوتی ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کی کہ کیا دیکھا تو فرمایا کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارد مقدس کی طرف لے گئے اور ایک شخص کا آمکش تھا ایک آلہ تھا لوہے کا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے سے چھیر دیتا پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا اس دوران میں اس کا پہلا जबड़ा सही اور اپنی اصلی حالت में آ जाता اور پھر, اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیر دیتا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے سر پر کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو پچل رہا تھا جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لا ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا واپس آ کر پھر وہ اسے مارتا تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیے چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تندور جیسے گڑھے کی طرف چلے ایک گڑھا تھا تندور کی طرح کا اس کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا کیونکہ نیچے سے خوب بسی تھا نیچے آگ بڑھ رہی تھی جب آگ کے شولے بڑھ کر اوپر کو اڑتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اڑاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے لیکن جب شولے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے اس تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں میں نے اس موقع پر ان پوچھا کہ یہ کیا ہے لیکن جواب یہی ملا کہ ابھی اور آگے بڑھیے ہم آگے چلے اب ہم خون کیے نہر کے اوپر تھے نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ اس کے منہ پتھر اتنی زور سے مارتا کہ وہ اپنی ج... اصلی جگہ نہر میں چلا جاتا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو کہاں آگے چلیے ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر اس طرح مجھے وہ ایک ایسے گھر کے اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں بوڑھے جوان عورتیں اور بچے سبھی قسم کے لوگ تھے میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درد پر کر مجھے ایک دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت و خوبصورت اور بہتر تھا اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان لوگوں نے مجھے رات بھر خوب کروائی کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی بدلاؤ گی ہماری توجہ طرف انہوں نے کہا ہاں جو تم نے دیکھا اس شخص کا جبڑا جو لوہے کے آمکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اسی طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ ایسا شنسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن قائم دیا کہ مراد کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور جنہیں تم نے تندور پر دیکھا تو وہ زناکار لوگ تھے اور جس کو تم نے نہر پر دیکھا وہ سود خورت اور وہ مزد درخ کی جن بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ایردگرد والے بچے لوگوں کی نابال اولاد تھی اور وہ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزہ کا داروغہ تھا وہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومروں کا گھر تھا اور یہ گھر جس میں تم اب کھڑے ہو یہ شہدا کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ نیکایل ہے اچھا اب اپنا سر اٹھاؤ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا مکان ہے اس پر میں نے کہا کہ مجھے اپنے مکان میں جانے دو انہوں نے کہا ابھی تمہاری عمر باقی ہے تم نے پوری نہیں کی اگر آپ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ون تھری ایٹ سکس اللہ تباہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے اور یہ جو آداب نکل ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے نہر کے جو الفاظ ہیں سود خور کیا وہ خون کی نہر جی ہم اس میں ہے کہ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا اس خون کے سمندر سے تو پہلے والا شخص اس کے خون کو پتھر زور سے مارتا کہ وہ پہلے ہی دوبارہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا یعنی ایک ساحل پہ کھڑا تھا ایک نہر کے بیچ پہ کھڑا تھا جو باہر نکلنا چاہتا وہ اس سے بچنے کے لیے تو ساحل والا شخص دوبارہ پتھر مارتا نہ باللہ وہ دوبارہ سے جہاں سے شروع کیا تھا اس نے آنا وہاں تک وہ دوبارہ وہاں پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ابن قیم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب عذاب قبر سے بچنے کا ابھی کچھ اعمال آئیں گے اس میں یہی یہ ہے کہ انسان جب بھی سوئے سونے لگے تو وہ اللہ تبالکار سے توبہ کرے اور اپنے اور جو ماہر کی ساتھ معاملات ہوئے اس میں معافی مانگے اور یہ اس نیت سے سوئے کہ وہ سنا سنا گناہ دوبارہ نہیں کرے گا ہر رات اس طرح کرے اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ توبہ کی موت مرے اگر وہ زندہ رہا اگلے دن گزارا اس نے تو اس کا یہ اچھا دن گزرے گا جس سے پچھلے براس کے باپ ہو چکے ہوں گے توبہ کی وجہ سے جی یہ ہے عذاب قبر کی وجوہات کیوں ان جگہ پہ عذاب کیوں ہوتا ہے یعنی یہ سب یہ لوگوں کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب مناظر اس وقت ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو یہ گناہ کرنے والے لوگ تھے آپ نے ان کو دیکھا وہاں پہ زندہ کاروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سود خوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ جو ہے یہ مناظر آپ کو دکھائے گا یہ عذاب جو ہے یہ ان ان گناہوں کی وجہ سے انہیں عداب ہو رہا ہے میں نے کہا عزابی خبر کا مفہوم وسیع مفہوم ہے اس خبر کی خبر شامل ہیں کچھ کی روحوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہے یہ سب چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ان گناہ کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کل بھی اس کا گدم کا کہ اس کا حل بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر رات سونے سے پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اگر موت ہو تو وہ توبہ کی حالت میں موت ہو اگر دن اگر وہ شروع کرتا ہے تو وہ ایک نئے تجدید کے ساتھ جو ہے وہ دن شروع کرے تو گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہر روز کا معمول ہر سمان کے لیے ضروری کہ وہ ہو اب وہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور سننا ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ اس سخت عذاب سے بچ سکتے ہیں اور ان اعمان کو کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے زیادہ اچھی بہر بھائی یہ سب چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اصل ان کا حق اتب ہوگا جب یہ ہمارے ذاتی عمل میں داخل ہو ہم لوگ خالی معلومات کے طور پہ یہ پڑھ لیں فلاں حدیث صحیح ہے فلاں حدی ظیف ہے یہ بات ثابت ہے یہ بات ثابت نہیں ہے یہ مسائل کے اندر سے یہ مقصد بالکل نہیں یہ تو ایک علمت اقادہ ہے بیان کرنا لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس طرح کے آماد سے بچیں جو یہ گناہ سے کر رہے ہیں اور اب یہ عزاب قبض سے بچاؤ کہ اسباب ہے وہی وہ بھی اختیار کریں سبائے رب تعالیٰ نے منقف الفالے گفر ہوسالی ماشاء اللہ آپ لوگ چائے پسند ہے بھائی پندرہ بیس منٹ رہ گئے پھر چائے کا کافا ہو جائے گا تو تھوڑا سا سبر کر لیجیے بیٹھی بیٹھی آپ ہی بیٹھی جس شخص نے کہر کیا تو اس کے کپور کا ذرا اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے اپنی آرام کا درست کرتے ہیں یعنی کہ اپنے لیے ہی انسان آرام کا درست کرتا ہے نیک امال کے ذریعے وہ یہ آمال ہیں جو ہم لوگ کر کے اپنے لیے اپنی آرام کا درست کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں شہادت ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ شہید کی الگ مطالعہ کے عام چھ فصلتیں ہیں چھ مقام ہیں پہلی بات کہی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے شہادت کو ملتے ہی اپنی جنت میں ٹھکانہ لے لیتا ہے اور وہ چھ آواز ذکر کیے اس میں سے کیا ہے عزاب قبر یہ پوری روایت جامع تربیزی میں ہے ٹو کہ اسے عذاب قبر سے پناہ دی جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت اس بارے میں زمانت کی حامل ہے دوسری بیمار دوسرا پیٹ کی بیماری میں موت واقع ہونا ان نے پہلے حمید پڑھی تھی جس کا پیٹ اسے نقل کر پیٹ کی بیماری اسے موت تک لے جائے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا ہر رات سویت الملک پڑھنا منقرا اعتبار کر لگی کل لا مناقبر اتنی بڑی عظیم اور فضیل والی بات ہے اب بھی بھائی پڑھتے پڑھتے سو گیا تو یہ بھی خیر کی بات ہے لیکن اس کو پڑھنا چاہیے اس کا کرنا چاہیے جو شخص صورتر ندی پڑے گا ہر رات کو اللہ تبارک کو اس سے اداب قبر کو دور کر دیں گے اور عبداللہ مسود رضی اللہ ہم ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلی زمانے میں اس صورت کو المانیا کہا کرتے تھے مانیا روکنے والی شے یعنی اداب قبر سے روکنے والی شے اور وہ ایک صحابہ کرام میں معمول بیان کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ فکر ہوا کرتی تھی انہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچانے کے سب بنے گی ان میں سے اس صورت کا پڑنا ہے دوسرا عداب قبل سے پناہ مانگنا یقینا آپ کے سامنے وہی سے آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس فطرے سے اس عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے تو جو آج ہی اس میں بہت زیادہ دخل ہے کہ انسان اپنی دعا میں یہ رکھے کہ اللہ قبار دان ہمارے لیے بہت ہی سختی آسان فرمائے اور عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں اسی لیے کہ آپ میت کے لیے عیسار کرنا ان آما سے جو شریعتیں بتلائے ہیں جو تفصیل سے بات چکی ہے کچھ ایسے گروہ ہیں جو عذاب کے ممکن ہیں آج کل گروہ کی بات یہ پرانا ایک چلا آ رہا ہے خواب اور گعد متضلا انہوں نے اس کا سخت انکار کیا اور اس کے کچھ بھی رسوس کو نہیں مانا کیونکہ یہ گروہ جو ہے اہل سننا کیا انہیں اہل الحا کہا تھا اہل الحوا مطلب کیا ہے اہل کا اہل یعنی آپ لوگوں نے ایک محسوس سنا ہوا اہل بدا لیکن آپ سرف کی کتابیں پڑھیں گے ولمائی کتابیں پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں والبدع. تو یہ احوا کا مطلب کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کو پتا ہوا یہ بات جی کوئی نئے بھائی کوئی نیا چہرہ آپ ایک بتائیے جی جی جی نہیں سر آپ آپ کے پیچھے جو آپ بتائیے ہاں نفس کی پیروی کرنے والے کو ہوا کہتے ہیں نفس کو خواہش کو تو یہ جو اخلے پیدار ہیں ان کے ہاں آپ اصول اور ضابطے اور محصوص کا احترام نہیں دیکھیں گے وہ پہلے اپنے افکار و عقائد بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈھونڈتے ہیں اپنی مرضی کی چیز یہ اپنے نفس کی پیڑی کرنے والے کچھ معتدلہ نے عذاب قبر کو صرف دو سوروں والی مدت کے درمیان قرار دیا جو سور پھونکا جائے گا اس کی تعداد آگے آئے گی مسئلے کے اندر انہوں نے کہا جو دو سور پھونکنے کے درمیان کا جو مرحلہ ہوگا خالی اس میں عذاب قبر ہے اس کے علاوہ نہیں ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ خالی کفار اور مناخبین کے ساتھ خاص ہے ہمارے سامنے بہت سی احادیث گزری ہیں جو ان پہ رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی وسلم نے وہ جو چھڑی رکھی تھی وہ کسی کافر اور منافق کی قبر کے اوپر نہیں رکھی تھی ان کا اللہ رکنے والا نہیں ہے وہ ایک کلما کو مسلمان تھے جن سے فلا فلا بنا سرزد ہوئے تھے اس میں عدلیہ بہت ساری ہیں کہ یہ خالد رفوار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان کے لیے تو یہ جو ہے عذاب قبر کے جزوی یا پھر منکر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ کر اب ان کے عذاب قبر کا ایک گرج جو ہے وہ ایک عام بات بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اس بارے میں ایک پوائنٹس کی صورت میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں پہلی بات یہ چیز قرآن ثابت ہے سنت کا احترام لازم ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بائک کی بات نہیں اس کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے جو اس کا انکار کر رہا ہے پھر وہ بتائیے کہ فرشتوں کا انکار کریں پھر تو پھر جنات کا بھی انکار کریں پھر تو پھر تو مجھے رسولوں کا بھی انکار کر دیں جو وہ چیزیں جو اس کے سامنے میں شاید ہمیں نہیں آئی ہیں سب کا انکار کرتا پھر تو اس کا اسلام سے تعلق کی ختم ہو جائے گا اس پہ اعتراض کرنے والوں کو بتایا جائے کہ آپ کا اس پہ اعتراض کرنا یہ کوئی عقلی کمال کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا علم غیر پہ اعتراض کرنے کی دلیل ہے جس کو اعتراض کر کر کے آپ جو ہے وہ اسلام سے فارض ہو جائیں گے اور اس کو مانگ کے آپ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اللہ علی نے سرا تھا ان کی جو فریض بان ہوئی ہے اس کے حاصل ہو جائیں گے اس کے بعد برز کے معاملات روح پر واقع ہوتے ہیں اور اقساف ان کے تابع ہیں اور دنیا کے امور اس کا معنی کون بائن کرے گا برزق کے لکھا کے ساتھ پوائنٹ نمبر فور برزق کے معاملات روح پر واقع ہوتے ہیں اور اقساف ان کے تابع ہیں یہ خلاف دنیا کے امور کے غور کیجیے ایک منٹ دے لیجیے غور کیجیے ہر بھائی پاڑے کا مسئلہ اس کو اچھی طرح پڑھے اور, اور کرنے کی کوشش کریں یہ ہم رد کر رہے ہیں سبق سبجیک ہم کہتے ہیں کہ جی برکت کے معاملات رخ پر واقع ہوتے ہیں اور اجزا ان کے تازے ہیں اور خلاف دنیا کے حکومت کے جی آپ بتائیں واپس لوٹائی جاتی ہے آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ ہو بہت اچھا ہے اور ہمارا واقعہ ہے لیکن یہ اس عبارت کا مطلب جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے احسن جی آپ بتائیے دنیا میں جو جسم کی لڑکیوں سے جو ہے جسم روپے غالب ہوتے ہیں اور آپ کے جو میں جو ہے جسم تو ہوتا ہے لیکن روپیہ عذاب ہوتا اور جسم مل تھوڑا بہت آپ قریب آ گئے ہیں آپ کی بات کو یہ کہ بھائی اگر اچھی طرح بیان کر دیں تو خوشی ہو جی دنیا میں جسم کے ماتحت ہے روپے جسم کرتی ہے اس کا اثر روپ پہ ہوتا ہے جسم جسم ہے ہے روح میں کے اللہ بہت اچھی بات بتائی شیخ حسل اللہ بھائی نے لیکن دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ وہ بغیر جسم کے اور روح کے دنیا ہے ہی نہیں اصل چیز کیا ہے جسم ہے روح اس کے ماتحت ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ اب جو معاملات ہوتے ہیں وہ روح کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر معاملات جو ہیں وہ روح کے ساتھ ہوتے ہیں اور جسم اس کے ماتحت جسم نے بتایا کہ وہ آتا ہے بہت سے اخوال کے اندر تو دنیا کی زندگی پہ آپ اسے پیاس کر ہی نہیں سکتے جو, جو عدالت قبل کا انکار کر رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ آپ اپنی جو دنیا کی زندگی پہ پیاس کر رہے ہیں دنیا کے اندر صحیح ہے جس ڈشن سامنے ہو تو اس میں کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تبدیلی محسوس ہوگی آخرت کا عالم یہ نہیں ہے آخرت کا تعلق اصل روح سے ہے جسم اس کے دعوے ہے دنیا کا اخبار تعلق اصل جسم سے ہے اور روح اس کے دعوے ہے تو یہ عبارت پہ غور کیجئے گا ان شاء یہ بھی ایک قوی ذریعہ ہے اس بارے میں اس کے بعد انسان کی حص جو میں نے اس کا گئی آپ کے سامنے ابھی کہ سو رہا ہوتا ہے وہ بات ہو چکی ہے اس کے علاوہ قبر کے عذاب و نائن کے معاملات نگت کے لیے ہیں تو ان کا صحیح ادراک میت ہی کر سکتی ہے مخلوقات کا علم محدود ہے اور جتنا رب رفتارہ دیں اتنا ہی انہیں علم ہوتا ہے اور ہم اس کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے اور یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے سر صنعین نے ایسے واقعات کا ذکر بھی کیا یعنی اللہ تبارک و نے اپنی حکمت کے ساتھ کچھ لوگوں کے عذاب اور کچھ لوگوں کی نعمتوں کا لوگوں تک بھی بات پہنچی ہے شخص آزاد کا, کا واقعہ جو ہے بہت سی کتابوں کے اندر سرخ سعودی کتابوں کے اندر کچھ واقعات رکھے گئے ہیں تو یہ چیز کیوں ہے یہ وقت فوقتا ایسی بھی چیز ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی کا باعث بنے تو لوگوں کے مشاہدے میں بھی یہ چیز غلطی ہے نہیں بھی ہے تو آس ایمان ہے لیکن یہ اللہ تعالی طرف سے ایک آیات اور نشانیاں آتی ہیں یاد دہانی کے لیے اور تصویر کے لیے اور آپ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کچھ جھوٹے واقعات بھی سنے بھی ہوں گے اس بارے میں اور ہو سکتا ہے کچھ سچے واقعات بھی ہوں گے جس میں قبر کے عذاب یا پھر کی نعمتوں کے حوالے سے لوگوں نے بات کری امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ کی قبر کے پاس جو ہے لوگوں کو کتنے دن تک خوشبو آتی رہی یہ ہر صحت کی کتار میں لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ اس میں شدت نہیں کرتے مسائل کہ ضروری ہے کہ جھوٹ ہو یہ ضروری ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہوا ہوگا اور اللہ عالم یہ چیز ممکن ہے کہ دیکھ کی قبر سے کوئی نعمت کی ایسی ہم کو ایک قریدہ مل جائے کہ وہاں پہ خلا خلا نعمت ہو رہی ہے اور کسی طرح سے کسی برے کی قبر سے کوئی ایسی بات کچھ واقعات میں دیکھنے میں آئی کہ جسم نہیں دفنایا جا رہا جیسے جس جسم جو ہے وہ قبر میں نہیں رک رہا جسے قبر سے باہر آ گیا اس طرح کے واقعات علماء السلام نے جو ہے چند مقامات پہ ذکر کیے ہیں اس میں برال انکار اور نہ ہی اس بات دونوں کو یقینی طور پر اور جذبی ٹاپک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن یہ چیز ممکن ہے کہ یہ چیز ہو جائے اور اس مسئلے کو اتنا زیادہ جنگ کا مسئلہ نہ بنایا جائے جس طرح ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں اس واقعات کو ماننا ضروری ہے یا اس واقعے کو جٹانا ضروری ہے اعتدار کی رائے یہ چیز ممکن ہے جس طرح نے وہ کہا تھا کہ حسن خاتمہ کے اسباب بیان کیے میں تو کہا تھا کہ یہ قطعی اسباب نہیں ہیں لیکن یہ قرائن ہے اور کچھ دریلیں ہیں اچھا آپ کے اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے آپ کے سامنے نف خدسر ہے ہاں اور اس کے اندر جو ہے قیامت کے مسائل بھی آتے ہیں نف خدسور سے ہی قیامت کا آغاز ہوتا ہے نف خدسور سے ہی سا کی گھڑی آتی ہے تو سا کے بھی کچھ مسائل جو ہیں وہ علماء نے کی ہے بعد میں معلوم ہو گیا الحمد کہ آپ لوگوں نے علامات کے قیامت کے اوپر تصل سے ماشاءاللہ پڑھا ہے اس میں بھی میں کچھ چیزیں لے کر آیا تھا اپنے ساتھ لیکن اچھا ہوا کہ وہ لوگوں نے پڑھ لی تو وقت جو ہے وہ اور کسی بچ جائے گا ایک مسئلہ میں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک کے طور پر ہے کیا دنیا کا وقت متعین ہے حدت ہے کہ دنیا کتنی لمبی ہوگی یہ پڑھا آپ لوگوں نے دنیا کتنی ہوگی کتنی مدت ہے اس دنیا کی کیا کسی روایت میں آتا ہے یعنی یہ تو ہم سب کا اتفاق ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت و انا و سا کہ ہاتھیں میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے یعنی قریب قریب ہے کیا اس کی مدت متعین ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تک قول منسوخ کیا ہے کہ دنیا سات ہزار سال ہے اور چھ ہزار اور ایک سو سال گزر چکے ہیں میں <تصفح> بتا رہا ہوں یہ مسئلہ تو میں رہا ہوں تو کچھ علماء نے جو آخرت کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں اس ٹاپک کے اوپر کئی کئی سباہ لکھے ہیں اور اس قسم کے کچھ آثار ذکر کیے ہیں تو یعنی سات ہزار سال میں سے چھ ہزار ایک سو گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ نو سو سال باقی ہے دنیا ختم ہونے میں اور نقب حضی اللہ کے انتقال کو چودہ سو سال ہو چکے تو اس قسم کے آثار اور صابر سیوچی جو ہے وہ کہتے ہیں اس بارے بہت سارے آثار ہیں کہ اس امت جو ہے یہ ہزار سال سے زیادہ نہیں آگے بڑھے گی اس امت کی جو زندگی ہوگی وہ ہزار سال ہوگی کہتے ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ پندرہ سو سال سے تو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے اس میں یہ کنفرم بات ہے تھا کہ پندرہ سو سال سے تو زیادہ آگے اس مدت نے بڑھا نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ کچھ توسو کرنے کی وجہ سے کچھ آثار پر اعتماد کرنے کی وجہ سے باتیں آ جاتی ہیں خلاصہ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ مغیبات میں سے ہے اور اس کا کسی بھی علم نہیں ہے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ علامت قیامات جو سغرا ہیں ان کا ظہور ہو رہا ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ بات بھی سامنے رہے کہ علامت جو قبرا ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے وہ جلدی جلدی سے ہوں گی سغرا کا ایک ٹائم ایکسپینڈ ٹائم ہوگا لیکن جو کبرا ہیں وہ جلدی ایک بعد دیگر واقع ہوں گی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اس میں کیا حکمت چاہیں کہ آخرت کا بات معلوم نہ ہونے میں کوئی حکمت ہے اس کے اندر بتا دیا تھا بھائی کہ آخرت تھوڑا دن کو ہے تھوڑا ٹائم کو ہے ہاں ایک ایمانچل ہے وہ ایک عام مان ہوئی اور کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میں ابھی آپ سے کہوں اس کے ساتھ کل فیصلہ کر رہے تھے آپس میں کہ آپ لوگ سے امتحان بھی لیا جائے وہ جناب جلدی سے ابھی پیپر کھولیے سوال نمبر ایک لکھیے دو لکھیے ہم سب تو پریشان ہو جائیں گے نہیں ہم لوگوں کو تیاری نہیں کری ہم بولیں گے جناب اب کوئی پریشانی وقت نہیں ہے آپ کو اس امتحان کے لیے ہر وقت تیار رہنا تھی. اس کا حکمت یہ ہے اس کے اقواس ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ جائے گی اور انسان کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کریں کہ ڈسٹر بدل کو ملتے ہیں بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے ہم اچھے ہونے کی پریکٹس کر رہے ہیں اچھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں نہیں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں تاکہ ہم لوگ اس کے لیے ہر وقت اپنی تیاری رکھیں جلدی سے ہم لوگ یہ سور پھولنے کے مسائل پڑھ لیتے ہیں چلو بہت زیادہ باری مسائل نہیں ہیں تو اس میں ان شاء اللہ لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اندر سور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے یہ قیامت کا آغاز ہے اس سے لوگوں کو اپنے کپڑوں سے نکالنے کا جو ہے یہ وقت شروع ہوگا اند کہتے ہیں سانس کے ذریعے ہوا باہر نکالنا پھوک مارنا کہتے ہیں یہ رف ہوتا ہے اور سور جو ہے وہ ہے سنگھ کی ماند ایک شہر ہاں جس میں آیا ہے بک کو جو ہے لوگ اس وقت کوئی آلہ کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے کوئی موسیقی کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے تو کچھ نے کہا کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس وقت اس آلے کی ایک کیفیت بیان کرنا مقصود ہے یعنی کہ وہ سینگ ہی ہے یعنی سینگ نما ایک آلہ بات سمجھ سنگ نما ایک آلہ وہ بیان کرنا مقصود ہے آلہ ہے میرے بالکل وہ یہاں پہ اس کا ایک کیسے بینک دینا مسود ہے کو بیٹھ نہیں کیا کہ وہ چیز اچھی چیز ہے یا وہی چیز ہے بس سمجھے یہاں بینک دینا مسود ہے خالی کے کس چیز سے یہ عمل ہوگا کس چیز سے وہ سرخ بھونکا جائے گا یہ مقصد ہے صحیح بخاری کے لیے روایت ہے چلیے آپ نے بتایا دوں یہ وہ کون سی روایت صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جو کہ کیسے میں آرام نہیں وہ الگ بات ہے میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی آلے سے تجبی دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آلہ ٹھیک ہو گئی یہ ایک علمی بات ہے دادا تو یہ اس کی ایک مثال ملتی سے بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی وسلم پر جو وحی جب ناخل ہوا کرتی تھی تو اس کی تشویح جو ہے وہ صاحبہ کسری کا سلسل جلس جیسے کہ تیز سے گھنٹیاں بچتی ہیں اس طرح سے وہ اس کی سختی یا اس کی آواز جو ہے وہ آیا کرتی تھی جب جانتے ہیں کہ جو کے ابتدائی اخبار میں اللہ نبی صلی صاحبہ کے سامنے بیٹھتی آپ سے وہی آیا کرتی تھی بڑی مشکل میں دکھائی دیا کرتے تھے اور اس کی آواز کو گھنٹی کی آواز سے تجویز دیا گیا تو مقصد یہ نہیں کہ ہمارا گھنٹی کا حکم بیان کریں گے اس کے بعد گھنٹی ڈھیل ہو نہیں اس کی تجویز دینے کے لیے خالی ایک بتانے کے لیے کہ وہ ایسی چیز ہے جو تجویز بیان کیا ہے اس سے کوئی حکم نہیں لینا چاہیے سور پھونکنے والے وہ اپنی جو روایت ہے وہ آگے آئی ہے سور پھونکنے کے جو عمل کریں گے وہ اللہ کے فرشت ہے اسرافی اسرافی کون سی روایت کا ہے اسرافیل نام کون سی روایت کا ذکر ہے یہ کہاں ذکر ہے کہ اسرافیل سور پھون گے یہ کہہ رہا ہوں ان کا نام فرشتوں کا نام کی بات نہیں ہاں وہ روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اس نے کہا کہ جو فرشتہ ہے تو کبھی ایک فرشتہ ہے اس اختلاف نہیں اسرافیل سور پھونگ گئے کہ یہ کہا پھر سوال ہے باقی ہے اسرافیل سور پھونکیں گے یہ کہا ہے سور پھونکا جائے گا بڑی سفر پھونکے گا جو روایتیں آپ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ صحیح روایت چلو اس مسئلے میں ایک بات آپ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی جو احادیث بیان کری ہیں اس میں صاحب القرم کے الفاظ ہیں وہ سینگ والے جو کے ہاتھ میں وہ سینگ والے شہ ہے کچھ حدیث کے اندر ان کا آیا ہے صاحب الکرم کئی صاحب الکرم کرم کہ میں کیسے نعمت میں آ جاؤں کیسے افانی طرف آ جاؤں جبکہ صاحب الکرم جو ہے انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اپنا چہرہ چکا چکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے سماع کو کیا ہوا ہے اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو حکم دیا جائے کہ سور پھونکو اور وہ سور پھونک دیں یعنی یہ عالم نے کہ کیسے میں اس نعمتوں کے اندر آ جاؤں جبکہ یہ عالم ہے اس کا بڑی بات ہے تیاری کی بات ہے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہے سود بھوگنے کے لیے میں کیسے امت میں آ جاؤں کچھ سوال یہ الفاظ الفاظ ہو صاحب القرف جو کہا گیا ہے ان کا نام اسراکیل کسی روایت میں نہیں آیا لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ سود والے فرشتے اسراکیل ہیں رکھیے ہمارے ان دلیلیں ہیں جن پر اتفاق ہے امت کا وہ کتاب ہے اور سنت ہے اور اجماع ہے اجماع امت جو صحیح ثابت ہو صحیح اجماع امت ہو اس کے ضابطے شروط ہیں شرآبے ہوں کبھی کسی موقع پر وہ ہمارے یہاں خود شرعی ہے اور اس اجماع جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دلیل پر مبنی ہی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اس دلیل کی تفاصل معلوم ہو اگر وہ اجماع ثابت ہو گیا ہے تحقیق کے ساتھ اڑتاوا نہیں کیا اسماع کا بلکہ وہ اجماع ثابت بھی ہو گیا ہے تمام اس کے قائم دیکھ کر تو وہی وہ بزا دینی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ چیز دلیل ہے حجت ہے ہمیں اس کو ماننا ضروری ہے تو ان کا نام جو ہے وہ صلافی ہے جو سرخ روکیں گے اس پر اجماع قائم ہے اور اس کی کوئی دلیل ہم تک احادیث کی صورت میں نہیں پہنچی واضح انشاءاللہ شاء اللہ یہاں میں اس پہ رکنے کا بس میں رہی تھی بتانا آپ لوگ کو کہ اجماع کی دلیل کی بھی اہمیت ہے اور جو مسائل اعتقاد ہیں اس میں کتاب اور سنت اجماع ان تینوں دلیلوں سے جو ہے وہ مسائل اخذ کیے جاتے ہیں قیاس کے اندر کوئی تفصیل ہے کچھ فروغ میں استعمال ہوتا ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قیاس نہیں ہوتا خیر اس میں یہ جایا رہا لیکن ان تین جو ہے مساجد ہیں شریعہ ہیں دین کی عدل ہیں ان تینوں سے عقائد کے مسائل جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں یہ مقصد تھا اس کے بعد ہے کیا سور کو بنانا قرآن جس ثابت ہے بالکل ثابت ہے قرآن کی کے سامنے موجود ہے بنو کافی سماعت یا پھر عورت اللہ ابا تو منتقافی اقرا فیلام فرما انکار سے ندینا مندرون زور سے ایک ایسی آواز ہوگی جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے یو محسم خروج جس دن اس شگار کو یہ بال سب سن لیں گے وہ دن ہوگا لوگوں کا قبر سے نکلنے کا تو اس فور کی آواز کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ کیسے قبروں سے اٹھیں گے رشتہ تو ختم ہو چکا ہے रहें, रहें, ختم ہو چکے ہیں کس چیز سے دوبارہ اٹھیں گے کس چیز سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے آپ سے کوئی بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے نا آپ سوچیں اس کا سوال کا جواب اس طرح سوچیں اس کی ایم ایس سوچے آپ سے اس سے بولے گا بھائی جسم تو پورا ختم ہو چکا قبر کے اندر کچھ بچا ہی نہیں وہ قبر سے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے آپ بتائیے بہت الگ ارسد اس کا ایک اگر مسلمان کوئی تفصیل نہیں پتا ہو تو یہ عام جاب کیا دے دے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اگر <سؤال> اس نے یہ جاب دے دیا تو بری ہو گیا غلطی نہیں کری اس نے اگر بھی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے بندوں کو دوا اٹھانے پہ تو قادر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر صحیح مسلم کی روایت میں سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بس کے نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور چاہے تو نوٹ کر لیں چلیں تھوڑا آگے آئے گی وہ پریشان ہو رہے ہیں قرن جی شراب صاحب کرم کے بارے میں کیا جی، اس میں حدیث نہیں ہے، اس میں علما اجماع ہے یہ تمام جو کتابیں آپ کو ملیں گی عقیدے کی ان میں ان کا ذکر ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اجماع ہے علما کا کہ ان کا نام یہی ہے میں کوئی حدیث اس کی بتا رہا تھا کہ جو اجم اس کا نام ہے عربی کے اندر ہاں اس کا نام اربی نکاح بتائے گا ہمیں جو ہڈی کا لفظ جو آیا جو ہڈی کا لفظ بیان کرا اچھا میں نے کہا سے ایک عام جواب کیا ہے کہ اللہ حضیت قادر ہے دوسرا جواب کیا ہے حدیث بات ہے کہ ہر ہر شہ انسان کی فنا ہو جاتی ہے مگر اس کا لفظ کا نام کیا ہے عربی میں کسی کو پتا ہے آج تو ضرور ضرب ضرب اکثر لیکن جواب آپ کا صحیح ہے بعض شہر سے کچھ آپ انعام دے لیں بہت اچھی بات ہے یہ ہماری اس میں ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں عام کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مل چکا آپ کے نام ایک کے لیے کہ نام ہے اچھا اچھا چلے وہ روایت نہیں مل رہی لیکن وہ صحیح مسلم میں ہے سر کے بارے میں بتایا یہ جو حدیث میں اور جبرائل کو یہی استاد معلوم ہوتا ہے اور بھی یہ نش بتا دا ملا کے لیکن یہ نشٹ کھڑا ہوشکل پڑا تھا دو تین کتابوں سے میرے پاس کتاب اس کا ہے اچھا آگے سر یہ آپ خیر تو وہ جو عید کی ہڈی کا آخری حصہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں تصویریں بعض تھی اس کی بالکل آخر اس طرح ایک حصہ ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کے ذریعے دوبارہ سے اس کی پھر خلقت اور نشر ہوئی یعنی کہ وہی جسم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ وہی دوبارہ جسم اٹھائے جائیں گے کوئی نیا انسان جو نئے جسم میں نہیں ہوگا نئی خلقت تو اس کی ہوگی لیکن اسی جسم کی دوبارہ سے خلقت ہوگی یہ اس حجیت سے ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کتنی بار سورک بھونکا جائے گا اس میں بھی کافی عربا میں اختلاف ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے اطلاع پڑھیں اس میں ہے کہ دو بار سور بھوکا جائے گا پہلا سورپ بھونکا جائے گا سب کے سب لوگ مر جائیں گے دوسرا سر پھونکا جائے گا سب پہ سب لوگ اٹھا کے جائیں گے کچھ علما نے کہا ہے آپ کے لکھے امی کچھ کے نام کہ تین مرتبہ سور بھوکا جائے گا پہلا سرو بھوکا جائے گا سب لوگ خوف کی میں آ جائیں گے گویا کہ بس وہ مر. موت کی حالت میں مریں گے نہیں اس سے سب جو ہے گی ان کے اسے کہتے ہیں پھر ہوگا جس سے وہ لوگ موت آ جائے گی پھر ہوگا نفرت باس جس سے وہ لوگ اٹھا لی جائیں گے احادیث کی روشنی میں جو باس ہے زیادہ اور آیات کی روشنی میں کہ وہ دو نفے ہوں گے جو پہلا نقہ ہوگا اس نے ان کو سختی بھی ہوگی اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اور پھر وہ اٹھا لی جائیں گی قرآن کی راجا تطبہ راج ہلا دینے والا جب وہ ایک آواز آئے گی اس کے بعد اگلی آواز آئے گی دو کا ذکر ابن عباس اور تحق کہتے ہیں ہما نف یہ دو نقفے ہیں کافی قیدا ہوتے اندرون پھر دوبارہ سے جب فصوٹ ٹھوکا جائے گا تو یہ لوگ اٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے تو آخر کا لفظ جو ہے وہ دو کے درمیان استعمال ہوتا ہے یہ شخص اور آخر اگر تین چیزیں ہوں تو آخر کا لفظ جو ہے وہ عربی کے اندر استعمال نہیں ہوتا اور روایت کے الباع مابین ارباؤن مخالفی روایت ہے کہ دو رقفوں کے درمیان چالیس ہیں تو کا خاص ہوتا ہے درس میں اور بھی اور اس اختلاف کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ خواہ رہا نہیں ہے اور بڑا کہ ہم دو یا تین بس ایک مسئلہ ہے زیادہ تر علماء بات یہ کہی ہے کہ وہ دو سور ہی پھون جائیں گے اب جو یہ روایت ہے کہ دو سور کے درمیان کتنا ہوگا کیا فرمایا اللہ کے نبی سلم ہے ہاں بھائی اللہ پتہ ہی نہیں اربا ہوں کتنے سکتے ہیں ہاں جو بھائی کہہ رہے ہیں سال تھوڑا سا توجہ کریں یہ ایک تربیت ہے ہماری اس میں اعلم کوئی بھی بھائی غریب اس طرح کی بات سنے تو جو پہلی بات ذہن میں علی بونا کہے ابو خلا رضی اللہ عنہ سے سابی سابی سوال کیا تو نصاب میں بھول گیا پھر علم نہیں تنا کہے یوم کہے گھنٹے کہے گھڑیاں کہیں علم نہیں ماں بھائی نفتح ارباؤں یہ روایت کے سال دو نفوں کے درمیان چالیس تو کسی بھائی نے سال نہیں بولنا ٹھیک ہے اگر کسی دلیل ہے تو بتا دیں لیکن ویسے تو وہ ممکن ہے دن ہو ممکن ہے مہینے ہو ممکن ہے سال ہو اب وہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس روایت میں انہوں نے کل بھی جذب نہیں کیا کس دن سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں صحیح روایت ہے سیدر اوس نو سماتے ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن سید اعظم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی موت واقع ہوئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن خود پھونکا جائے گا اسی دن سب لوگ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے بس تم لوگ اس پر سے کرو اسے. بھی خیال رہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی قیامت سے پہلے وہ کیونکہ مارے مسائل میں نہیں تھا لیکن ایک ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سلسلہ وہی ہے قیامت سے پہلے اللہ تبارک مطالعہ ایک ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن رو کو جو ہے وہ اس سے گی اور جو قیامت کی جو سختی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سب سے بدترین جو لوگ ہوں گے اس وقت اب دیکھنے ضروری نہیں ہے بدترین میں وہی ہوں جو کہ بتو کے عبادت کرنے والے ہوں جو کفار مشرقین ہیں جو کہ آج ابھی آپ کو بہت سے مسلمان بھی تصور کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں تو خالی مومن لوگ جو ہیں وہ اس میں اس کی سب بچ جائیں گے لیکن جو ان کو جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے جن سے اللہ تعالی داراض ہے جو شرک کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں بے شک و کلما کو دیگر ہوں تو ان سب کے اوپر یہ دن قائم ہو سکتا ہے تو یہ نہیں سمجھا کہ وہ ایسے وقت میں قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی بچے گا ہی نہیں اچھے لوگ بچیں گے نہیں اچھے لوگ یقیناً اس وقت نہیں ہوں گے جو مومنین ہوں گے اور بہت سے جو ظاہری طور پہ لوگوں لگتے ہیں ان اچھے لوگ ہیں جب تاؤں کا ظاہری طور تو بھائی بڑے عالم دین ہیں بڑے پگڑیوں والے ہیں بڑی غصہ والے ہیں اگر ان کے اعبال میں شرک کے اوپر موجود ہے تو وہ اس حدیث کے اوپر لاگو ہوگی ان لوگوں کے اوپر بھی بدترین لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قیامت جو ہے قائم ہوگی اللہ تعالی ہم وہ سب ہم سب کو اس وقت سے محفوظ کر رہا شرف عام کرتے ہیں آگے دو ہمارے چھوٹے سے ٹاپک رہ گئے ہیں الباس اور الحجر انشاءاللہ اس اللہ اس کے جی جی جی بیٹھیے آپ لوگ بیٹھی آپ لوگ